wwwat the revival of iman <laughs> ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومعرك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم لا تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جناتها ذلك الفوز العزيم وأخرى تحبونها نسر من الله وفتح قريب ومشر المؤمنين وقال الله تعالى إذا جاء نسر الله والفتح ورأيت الناس يدخل في دين الله قواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقال الله تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُ شِلُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وقال الله تعالى مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وقال الله تعالى دن سرا تل مشتین انتا نہیں ولا ملبان میرے محترم دوستو اور مسلسل کئی دنوں سے یہ بات آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں کی کامیابی ہر زمانے میں دینداری کے اندر رہی ہے اور بے دینی میں ناکامی رہی ہے دینداری کہتے کسے ہیں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طریقے کو دینداری کہتے ہیں اگر وہ طریقہ کاروبار میں آ جائے کھانے پینے میں آ جائے اس تنجے میں آ جائے جہاں کہیں بھی آ جائے وہ طریقہ تو دین بنے گا اور اگر وہ طریقہ نمازوں کے اندر سے نکل جائے روزوں میں سے نکل جائے حجم سے نکل جائے تو پھر یہ نماز روزہ جو ہے یہ بھی دینی بن جاتا ہے دین داری تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اچھا اب یہ دین زندگیوں میں آئے کیسے اس کے لیے ایک محنت درکار ہے پہلے محنت ہوگی پھر دین آئے گا اور پھر دین پر جن کامیابیوں کا خدا نے وعدہ کیا وہ کامیابیاں دنیا اور آخرت میں آئیں گی دین ایمان پر اللہ کا وعدہ سربلندی کا بھی ہے عزت کا بھی ہے امن کا بھی ہے کامیابی کا بھی ہے اطمینان کا بھی ہے <laughs> یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ پورے فرمائیں گے جب دین آئے گا دنیا میں امن و امان ہوگا فتنے فساد دور ہوں گے یہ جو آج ہر ایک کا خون سستا بن گیا پبلک کا بھی خون جس نے جہاں مار دیا اور بڑے بڑے عہدے داروں کا بھی خون بڑا سستا بن گیا جس کو چاہ جب گولی چھوڑا دیا تو یہ جو پوری دنیا میں اتنا فساد ہے کہ کسی کی جان محفوظ نہیں کسی کا مال محفوظ نہیں دنیا تنگ آ پریشان ہے اس کا حل جو ہے صرف اس طریقے وہ ہیں جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے جب وہ زندگیوں میں آ جائے گا تو دنیا میں امن و امان ہوگا قبر میں آرام رہے گا قیامت قدیم آسانی سے گزرے گا اور جنت میں ہمیشہ انسان مزے میں رہے گا اور وہ طریقہ جب زندگی میں نہیں ہوگا تو دنیا میں فتنہ فساد ہوگا لوگوں کے خون جان مال محفوظ نہیں ہوگا زلزلے سیلاب طوفان وغیرہ میں مبتلا ہوں گے دنیا قبر کے اندر آزاد ہوگا قیامت کی تکلیف سخت ہوگی اور جان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے انسان تکلیف ادارہ رہے گا اب یہ مبارک دین زندگی میں آئے کیسے اور یہ مبارک دین پھیلے کیسے اس کے لیے ایک محنت ہے مخصوص محنت ہے وہ مخصوص محنت جب وجود میں آتی ہے تو دین تو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے دین کا زندہ کرنا نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں یہاں تک کے سارے نبیوں کے سردار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک سے خدا نے کہہ دیا کہ انکا لا اللہ تحدی من احمد اللہ یہی میشا یشا آپ ہدایت نہیں دیتے خدا جسے چاہے گا ہدایت دے گا تو ہدایت کا دنیا میں آنا اور دین کا دنیا میں آنا یہ تو اللہ ہی کرے گی اور کسی کے مسئلے میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے ان کی مدد ہوگی تو دین آئے گا ڈرنا نہیں آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارال اسباب بنایا ہے اسباب کا اختیار کرنا انسان کے ذمہ درخت آم کا اللہ ہی بناتے ہیں لیکن گٹھلی دفن کر کے پانی پلانا انسان کے ذمے اولاد اللہ ہی پیدا کرتے ہیں لیکن مرد عورت کا ملنا انسان کے ذمے تو انسان کے ذمہ جو ہے وہ انسان کرے آگے اللہ کا ارادہ جب ہوگا تو نتیجہ نکل آئے گا اگر آدمی محنت تو کرے نہیں کھیتی پر اور انتظار کرے اناج کا بےکار ہے تو اسی طرح آدمی دین پر تو محنت کرے نہیں اور انتظار کرے کہ دین تو اللہ ہی پھیلا دے گا تو دین کو ایسی گری پڑی چیز دے کہ یوں خدا پھیلا دوں اس کے لیے سبب اختیار کرنا پڑے گا اور وہ سبب جو ہے وہ دین کے لیے محنت کا کرنا ہے اس پر خدا تعالی دین کو پھیلائے گا کی سزاؤں میں ہدایت علم برداروں کا کر کھڑا کرے گا لیکن وہ محنت کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے غلط طریقہ ہوگا تو دل نہیں پھیلائے گا آم کے بٹری صحیح طریقے سے دفن کرو تو اللہ تعالیٰ آم کے درخت پیدا کرے گا صحیح طریقہ نہ ہو تو درخت نہیں پیدا کرتا آم کے بٹری جیب پہ ڈالتا باوجود بھی اللہ قادر ہے لیکن درخت آم کا نہیں بنائے گا آم کے گٹنی کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر سونے کے صندوق میں رکھ کر اتر سے بھر کر سو زمین کھود کر وہاں رکھ دیا جان مال بہت سچ ہوا لیکن کام کا درخت نہیں بنے گا اسی طرح دین کا معاملہ ہے محنت چاہیے جتنی کرو لیکن اگر صحیح محنت نہیں تو دین زندہ نہیں ہو صحیح محنت وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جو نبیوں نے بتائی اس طریقے پر اگر محنت ہوگی تو اللہ کی قدرت سے دین کو زندہ کرے گا صحیح محنت حضور کی بتائی ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دین جو ہے وہ ایک دم سے زندہ نہیں ہوتا دین جو ہے وہ ایک دم سے زندہ نہیں ہوتا, ہوتا. درخت آم کا ایک دم سے نہیں بنتا پہلے جڑ لگتی ہے تنہ آتا ہے اس کے بعد درخت آتا ہے تو اسی طریقے سے دین جو ہے وہ ایک دم سے زندہ نہیں ہوتا اس کے لیے دعوت کی زمین ہوتی ہے ایمانیات کی جڑ ہوتی ہے تعلیم کے حلقوں کا پانی ہوتا ہے زبر تلاوت کی فضا ہوتی ہے ارکان اسلام کے تنے ہوتے ہیں اور دین کا درخت ہوتا ہے اور اس کے اگر اخلاقیات کے پھل لگتے ہیں اور اس میں اخلاص کا رس آتا ہے پھر جگہ بری دنیا متوجہ ہوتی ہے تم لوگ تو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کیا سمجھا ہوگا ایک آدمی وہاں بات کر رہے تھے تو وہاں دیکھ رہے تھے اس نے کچھ نہیں سمجھا ہوگا تو پتا نہیں یہاں آگے کیوں باتیں کرتے <تصح> <scored> پھر کہ ہم ایک مطلب وسائل جو کرانا ہی ہے دعوت کی زمین ہو ایمانیات کی جڑ ہو تعلیم کے حلقوں کا پانی ہو جان مال کے قربانی کی کھاد ہو ذر و تلاوت کی فضا ارکان اسلام کا تناؤ پورے دین کا درخت اس کے اوپر اخلاقیات کے پھل اور اس میں اخلاق کا رس یہ ترتیب مسل و کریمتی طیبتی کشجرتین طیبتی اصوہا ثابتوں و فروحا فضمہ کیونکہ اکولاحاق الگ اس لیے بن دیا ہر وقت فائدہ ہوگا اس کا کرتی بھی ہے اب اس میں ڈر کیسے لگے اب میں حضور کا طریقہ بتا ہوں تو ماڈرن طریقے سے چاہو گے نہیں ہوگا عام کا درد ماڈرن طریقے سے نہیں ہوتا تو دین بھی حضور اکرم آکرم شاسم صحابہ کے طریقے پر اگر محنت ہوگی تو دین زندہ ہوگا اب دین کے زندہ کرنے میں بنیادی چیزیں جو بتاتے ہیں ہم لوگ وہ چھ باتیں چھ نمبر سنے ہوں گے وہ چھ نمبر جو ہے بنیادی چیزیں اگر یہ چھ نمبر پر محنت ہو گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورا دین زندگی میں آئے گا یہ چھ نمبر پورا دین نہیں ہے جیسے جڑ کو کوئی پورا درخت کہے دے غلط ہے لیکن جڑ سے پورا درخت نکلے گا تو چھ نمبر بنیادی چیزیں اور دیکھو میں چھ نمبر کہتے ہم ہم اس کو چھ ارکان نہیں کہتے ارکان کے وہی جو وہی پانچ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے یہ چھ نمبر ہے پہلا نمبر ہے کلمہ دوسرا نمبر ہے نماز تیسرا نمبر ہے علم الفکر چوتھا نمبر ہے اقرام مسلم اور اخلاق پانچواں نمبر ہے تصیہ نیت, نیت نیت کا ٹھیک کرنا اور چھٹا نمبر ہے دعوت اور تبلیغ یہ چھ نمبر ہیں بس اس پر محنت کرو گے تو دھیمے دھیم زندہ ہوتا چلا جائے گا حضور آکاشا سے اس سیرت مبارکہ کو دیکھو ادھر ادھر نہ جاؤ مکہ مکرمہ میں جب آپ کو ربوت ملی جو مسلمان بنا سب سے پہلا کام جو اس سے لیا وہ کلمے کی دعوت کا جو مسلمان بنا اس نے کلمے کی دعوت دی سب سے پہلی چیز ہے کلمے کی دعوت کلمے کی دعوت دینے کے بعد آئی تکلیفیں ان تکلیفوں میں اطمینان دلانے کے لیے پھر قرآن اترا پھر اس کی تعلیم کے حلقے گھر گھر ہوئے حضرت عمر کی بہن اور بہنیں تعلیم کا حلقائی کر رہے تھے حضرت شباب و حقہ گرا رہے تھے ایمانیات اور دعوت کی لائن کا جو قرآن اترا وہ تعلیم بنے دعوت سے صحیح یقین بنے گا ایمانیات اور دعوت کی تعلیم سے صحیح جذبہ بنے گا جب آدمی دعوت کے کام پر کھڑا ہوگا حالات کبھی ٹھیک ہوں گے کبھی تکلیف والے ہوں گے دونوں حالتوں میں عبی دعوت کا کام نہ چھوڑے یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا تعلق خدا کی ذات سے اور خدا کی ذات سے تعلق ملتا ہے ذکر اور تلاوت سے جب اللہ کی ذات سے متاثر ہوگا آدمی تو اچھے حالات میں فخر نہیں کرے گا اترائے گا نہیں اور برے حالات میں گھبرائے گا نہیں وہ کرتا رہے گا کیونکہ اللہ سے تعلق ہے اس کا یہ اسی طرح گلاوٹ چلے گی تیسری چیز اس سے صحیح دھیان بنے گا اب جو آدمی مٹکے میں مسلمان بنا خاندان والوں نے نکال دیا اکیلا رہ گیا وہ دوسرے خاندان میں سے دو آدمی مسلمان بنے نکال دیے سب اکیلے اکیلے اب یہ سارے مسلمان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ مل کر ایک دوسرے کی ہمدردی میں لگ گئے یہ گروہ میں مسلم آیا حضرت بلال پر تکلیف آئی حضرت صدیق نے خرید کر آزاد کیا حضرت ابوظر گیفاری پردیسی آئے حضرت علی نے بیٹھ کر کھلایا یہ نے مسلم میں چلا اس سے اجتوایت پیدا ہوتی کلمے کی دعوت سے صحیح یقین آئے گا ایمانیات کی تعلیم سے صحیح جذبہ آئے گا ذکر و تلاوت سے صحیح دھیان ہوگا اور ایک دوسرے سب ہم ہاری اور ہمدردی کا جب معاملہ کریں گے تو اس سے اجتوایت ہوگی چار چیزیں آئیں گی یہ چاروں چیزیں وہ ہیں کہ جس میں خرچہ ہی خرچہ ہے آمدنی نے ڈھائی گھنٹوں تک دعوت دو ذکر کرو تلاوت کرو تعلیم میں بیٹھو پانچ پاؤنڈ جیب میں نہیں آتی اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو اسے کھلاؤ پلاؤ اس کی خیر خبر دو تو پانچ پاؤنڈ جیب میں کے آئیں گے جیب کے پانچ پاؤنڈ خرچ ہوں گے تب ہمدردی کر سکتے ہیں تو جس کام کے اندر خرچہ ہی خرچہ اور آمدنی نہ ہو اور کرنا ہے پوری دنیا میں تو وہ کام پوری دنیا میں کیسے پھیلے اس کے لیے اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر معراج میں بلا کر اپنے خزانے دکھا دیے اور خزانے دکھا کر اس کی کنجی جو نماز تھی وہ دے دی یہ کنجی تمہارے حوالے یہی نماز پڑھتے حضرت سلیمان علیہ سلام نے تحفظ سلیمان نہیں لیا اور یہی نماز پڑھ کے بنی اسرائیل علیہ السلام کی رہبری میں فرون کے مظالم سے بچے اسی نماز سے سمجھے لیا بس اب خدا کے خزانے سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھو لو لیکن دل تمہارا جلدی نہیں مانے گا کیونکہ بیشیوں مرتبہ نماز پڑھ کے خدا سے مانگا ہم کو تو ملا نہیں سوا لاکھ نبیوں نے پڑھ کے مانگا ملا سوا لاکھ صحابہ نے نماز پڑھ کے مانگا ملا کروڑا کروڑوں اللہ اللہ نے نماز پڑھ کے خدا سے مانگا ملا اگر آج کر کے مسلمان کو نہیں ملتا تو معلوم ہوا کہ نماز میں کثر ہے سب کی موٹر چل رہی تیری موٹر رک گئی معلوم ہوتا ہے اس میں کچرا ہٹک گیا تو نماز سیکھنی پڑتی ہے بچپن کی یاد کی ہوئی نماز وہ نہیں چلتی نماز کے اندر خوش و خوشو سیکھنا پڑتا ہے نماز کے اندر کی پڑھنے کی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں نماز کو صحیح بنانے کے لیے کاروبار کو حلال کا بنانا پڑتا ہے کاروبار حرام کو ہو نماز کیسے بنے گی پیشہ پخانہ کر کے صحیح تہارت حاصل کرنی پڑتی ہے پوری زندگی کی ترکیب دینی پڑتی ہے اس کے بیچ میں نماز بنتی ہے پھر نماز سے کام بنتے ہیں حیا اللہ صلاح اللہ صاحبہ نے وہ نماز سیکھ لی خوش ہو گیا کہ بھائی چلو تو نماز مل گئی خدا کے خزانوں سے فائدہ اٹھا کے جب ضرورت پڑے گی لیکن اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی وہ قربانی دیتے رہے قربانیوں سے وہ شدت ملتی ہے بغیر قربانی بھی نہیں ملتی خوب جانی مارے قربانی دی تو نماز جو ہے یہ خدا کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ اب رہا اخلاص جو کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے اس کا بڑا اہتمام ہوا مکہ مکرمہ کے پہاڑ سونا بننے کو تیار تھے اللہ کی طرف سے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ورنہ آسان راستہ تھا مکہ مکرمہ کے پہاڑ سونا بن جاتے سونا چاندی کاٹ کاٹ کے دیتے اور دین کو پھیلا دیتے کیوں کہ سونا چاندی کے دن کا کام کرو آرام سے کھاتے پیتے دین کا کام کرتے لیکن حضور اکرم سر میں اسے منظور نہیں کیا کیونکہ سونا چاندی دے کر دین کا کام کرائیں گے تو لوگ دین کا کام سونے چاندی کے لیے کریں گے اللہ کے لیے نہیں کریں گے تو جب دین کا کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو دین میں وہ طاقت نہیں آئے گی جس پر قیصر کس طرح زیر ہو دین میں جو طاقت اس وقت آئے گی جب دین کا کام اللہ کے لیے ہو اس لیے آپ نے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو سونا نہیں بننے دیا ایک دن کھانا ملے گا شکر کروں گا دوسرے دن کھانا نہیں ملے گا صدر کروں گا اور دین کا کام کروں گا ملک مال پر دین کا کام نہیں رکھا دین کا کام جو چلے گا وہ ایمان پر چلے گا قربانیوں پر چلے گا ملک اور مال کی بنیاد پر دین کا کام نہیں چلا کرتا یہ اخلاص کا نمبر آیا تبلیغ اور دعوت پر باہر نکلنا یہ تو تھا ہی. کبھی تائس میں جارے کبھی مینا میں جارے کبھی اس قبیلے میں جارے کبھی اس قبیلے میں جارے رہے یہ چھ کی چھ سفتیں سیرت مبارکہ نے آپ کو ملی مکہ مکرمہ نے لیکن انفرادی طور پر ملی اور چھپ چھپ کر ملی تعلیم رحل چھپ کر شروع کے تین سال دعوت چھپ کر بعد میں رکھ کر دی ہر چیز چھپ چھپ کر کرتے تھے انفرادی طور پر کرتے تھے اب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی اب اس کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا اس ٹھکانے کا نام ہے مسجد نقدی اس میں یہی صفتیں زندہ کی لیکن اجتماعی طور پر نماز جماعت سے ہونے لگی تعلیم کے ہلکے کھل کر ہونے لگے اجتماعی طور پر کلم کھلا یہی باتیں مسجد نبدی میں ہونے لگی ذکر تلاوت ہونے لگا اکرامِ مسلم کا نمبر اتنا تیزی کے ساتھ تھا کہ جو اثار صفا باہر نہیں نکلتے تھے کمانی اس شوق میں حضور کی کوئی بات ان سے چھوٹ نہ جا تو ان کے لیے خجوروں کے خوشے اور انگوروں کے خوشے لٹکائے جاتے تھے اور اسے جلدی کھائے اور مجلس میں یہ مسلم کا نمبر تھا یہ ساری باتیں مزیرہ منوران اجتماعی طور پر خلن خلن خلن چلی تو استعداد پیدا ہوگی دی پورے دین پر چلنے کی اب سارا دن آیا مدینے میں سارا دین آیا روزہ فرض ہو, ہو گیا رکھنا شروع کیا زکوٰۃ تو مکے میں ہی فرض ہو چکی تھی تفصیلات نزیرے میں آئی تو ان تفصیلات پر زکات دینے لگے شراب حرام ہوئی جوا حرام ہوا فوراً سے بچ گئے اور دو پردہ فرض ہو گیا فوراً عوردے پردے میں آ گئی سارا دین زندہ ہونا شروع ہو گیا ان چند صفتوں کے پیدا ہونے پر دین پر چلنے کی تعداد پیدا ہوتی ہے سن ایک حجری سے لے کر سن آٹھ ہجری تک ہجرت کا کرنا فرض تھا سب نے ہجرت کی مسجد نبوی میں ان صفات کو پیدا کیا ان صفات کو لے کر کاروبار میں گئے گھر میں گئے کاروبار گھر جو ہے وہ اخلاق سے بھر گئے باہر سے آنے والے نو مسلم مدینہ کی فضا اسلامی کو دیکھ کر مسلمان ہونے شروع ہوئے ایک فضا بن گئی اسلامی فضا بن گئی لیکن ساری دنیا مسجد نبی میں نہیں آ سکتی دیکھنے کے لیے مدینہ میں ساری دنیا بھی نہیں پہنچ سکتی تو اس کا حل یہ بنایا کہ حضور اکمر صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتیں بنا بنا کر باہر بھیجی یہ جہاد کے لیے جماعتوں کا جانا کیا ہے مسجد نبوی کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر سن ایک ڈگری سے سن آٹھ ڈگری تک جو فضا اسلام کی بنی اس اسلام کی فضا کو حرکت دینے کا نام جہاد ہے اب یہ جماعتیں جو اللہ کے راستے میں نکلی نا اس خزاں کو لے کر نکلی اب جڑا جاتی تھی تو ان کے مجوے تعلیم کرتے تھے ذکر کرتے تھے تلاوت کرتے تھے دعوت دیتے تھے اخلاق برتتے تھے انہیں لوگ دیکھتے تھے اور متاثر ہوتے تھے بہ یہ اسلام ہے اب جہاد میں جب صحابہ جاتے تھے تو, تو تین باتیں تھیں دور نبی میں دور شفیقی میں دور فاروقی میں کہ جب تم جہاد میں جاؤ تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ لوگوں کو دعوت دو تین دن تک لڑائی مت کرو جہاد کے معنی لڑائی نہیں اگر دعوت میں کمل کے مسلمان بن گئے بس ہمیں تمہارا ملک تمہارا مال کچھ نہیں چاہیے اگر مسلمان نہ بنے تو پھر ان سے سلح کر دو شالہ نے جزیا مقرر کر کے سلح کر لو تاکہ ان سے کی لین دین ہو رہن سہن ہو تو وہ اسلام کو تمہاری زندگی میں دیکھیں کہ مسلمان ایسا امانت دار ہوتا ہے مسلمان ایسا شرم شرمحیا والا ہوتا ہے تو یہ مصالحات الجیا یہ بھی ایک دعوت تھی تفصیلی تو جیات میں دو, دو باتیں ایک جو دعوت اور ایک صلاح صلح جو ہے وہ بھی ایک دعوت تھی تفصیلی اور عملی اس میں بہت سے مسلمان بنے ان دونوں کو اگر نہ مانے تو پھر اعتال تھا پھر اخیل میں صحابہ کی جماعتوں کا نکلنا اور تمہاری جماعتوں کا نکلنا ایسا جیسے فائر گریڈ کی موٹر کا نکلنا لوگوں کو آگ سے نکالنے وہ آگ سے نکالتی ہے اور یہ جماعتیں جہنم کی آگ سے لوگوں کو نکالتی ہیں جنت کے باغ میں لانے کے لیے فائر گریڈ کی موٹر چلتی ہے تو ساری موٹر الگ ہو جاتی پیدل والے الگ ہو جاتے ہیں راستہ دے دیتے ہیں یہ آگ بجھا نہیں جا رہا لیکن چار پانچ سدھی آدمیوں کے سامنے آ جائیں تو موٹر والا ان کے اوپر سے چلا دے گا پرواہ نہیں کرے گا بھرے پاس مر جائیں کیونکہ لاکھوں بہت جل رہے تھے ان پانچ کی رعایت کرنے جاؤ لاکھوں جلیں گے یہ تھا کہ تال بالکل آخری درجے کا غیر مسلم تک جانتا تھا کہ مسلمان جو ہے دعوت دینے نکلا ہے لڑائی کر کے ملکمان پہ قبضہ کرنے نکلا غیر مسلم تک جانتا تھا ایک مرتبہ صاحب آنے موقع پایا غیر مسلموں کو پکڑ کے قیدی بنا کے لے آئے دعوت دیے بغیر مدینہ امونا میں تو ان غیر مسلموں نے مدینے آ کر حسور کریم شاسن سے شکایت کی کہ یہ لوگ ہم کو دعوت دیے بغیر پکڑ لائے وہ بھی جانتے تھے تو حضور اکرم سنسن نے کہا کہ جاؤ ان کو وطن میں چھوڑا ان کے اور تین دن تک دعوت دو نہ مانے سلح کرو نہ مانے پھر پکڑ دلاؤ جسے غیر مسلم کو جانتا تھا جس کا آج کا مسلمان بھی نہیں جانتا آج کا مسلمان تو ملک مار کے لیے لڑے اس کا بھی نام جہاد رکھتا ہے حالت جہاد ہے ہی نہیں خالف تاثیر کا قتل کر دیں اس کا نام جہاد نہیں دعوت ہے ایسا مکہ مکرما نے تلوار سے لڑنا نہیں اترا لیکن قرآن کہتا ہے وہ جاہد ہوں گی کے ویرا ان تاثیروں کے ساتھ بڑا جہاد کرو وہ کون سا جہاد ہے وہی دعوت لڑائی جو تھی نہیں تو جہاد کا اصل معنی ہے دعوت کی. لیکن دعوت کس چیز کی مدینہ منورا میں جو اسلامی فضا بنائی تھی اس کی دعوت وہ اسلامی فضا صحابہ میں موجود تھی اس نے وہ دعوت دیتے تھے تو یہ متحرک کر دیا اس ماحول کو اب رہا رہیے کے ساتھ تم کافروں میں جو تو کاخروں میں جیسے جو مسلمانوں کی دیتے ہو تو بھائی مسلمانوں میں اذان بھی تو دعوت ہے اللہم رب حضی دعوت اللہ رب کی جی دعوت تامہ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو وہ تو مسلمانوں کو دعوت ہے مسلمانوں کو دعوت دے دو کا حضرت معاذ نے جبل, جبل کو یمن بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ پہلے جا کے کلمے کی دعوت دینا اگر کلمہ پڑھ لے تو پھر نماز کی دعوت دے تو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان بن گئے وہ پھر نماز کی دعوت دوں دلوائی تو معلوم ہوگا مسلمانوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے اب رہا یہ کہ اچھی بات ہے تم مسلمانوں کو دعوت دو لیکن کافی روکو بھی دو تو کافیروں کو کون سے اسلام کی دعوت دے صاحب آنے تو پہلے سر ایک ڈگری سارا آٹھ ڈگری تک اسلام کی فضا بنائی اور وہ فضا کو لے کر گئے اور کہ جی اسلام اس کی دعوت دیتے ہیں اب تم کافروں کو دعوت دو گے تو کون سے اسلام کی دو گے مسلمان میں تو اسلام رہا نہیں پھر دعوت کس کی خالی تم لٹریچر پکڑا دو کتاب پکڑا دو گے جو کہ کتاب میں تو ہے اسلام مسلمان میں بتاؤ کہاں ہے تو اس لیے پہلے ہم ہمارا جہاد پہلا یہ ہوگا کہ مسلمان کے اندر اسلام آ جائے بس تو پھر کوئی لگنے پھرنے کو تیار نہیں مل سارے پریشانیں سب کے سب سر اسلام کو مان لیں گے بھی میری بات سمجھ گئی تو یہ جماعتوں کا نکلنا جو ہے مسجد نبوی کی فضا کا متحرک کرنا ہے دین تو اس میں پھیلے گا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ میں نے بتایا اسی سے دین پھیلے اور اس میں میں نے چھ نمبر بتائے آپ حضرات کو اور سیرت سے بتائے مرکی زندگی میں بتائے مدنی زندگی میں بتائے اسی کو لے کر متحرک ہوئے اسی سے پورا دین پھیلا میں دوبارہ عرض کروں گا یہ چھ نمبر پورا دین نہیں ہے بلکہ پورے دین پر چلنے کے لیے جل بنیاد کے طور پر استعداد پیدا کرانے کے لیے ہے اسے یاد رکھنا بھول مت جانا یہ چھ باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں علیہ سلام کے قصے میں تو ہے طور پر مثالِ سلام لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اللہ آ گیا پہلا نمبر لا الہ اللہ عنا فام نے وہ عقیمی صلاحی کی عقیمی صلاح نماز قائم کرو دوسرا نمبر آ گیا وہ انختر میں نے تم کو منتخب کر لیا اے مشا لہذا غور سے سنو اس علم کو میں جو تم پر وہی کرتا ہوں علم کا نمبر دیا گیا روانگی یوسول ادب اللہ بیان کر رہے یوں کہہ رہے بلا ذکری میرے ذکر میں سست مت پڑ دو علم اور فکر دونوں آ گئے دعوت کیا دوں گے ان ارسل مایا بنی اسرائیلہ بلا تو عظیب ہو اے فروان بنی اسرائیل جو میرے ساتھ کہہ دے ان کو ستا مت مم. وہ مسلمان ہیں اکرام مسلم کا نمبر آ گیا اور کافی کے ساتھ اخلاق کا نمبر بھی آیا اولا لہو او لئی نہروان کے ساتھ نرم باتیں کرو تو اکرام مسلم اور اخلاق دونوں آ گئے ہر نبی جب دعوت دیتا تھا تو ما س... ما عجب انہ جرے اللہ رب العالمین کہتا تھا کہ تم سے ان کو بدلہ نہیں چاہتی ہمارا بدلہ اللہ دے گا ہر دبی کی دعوت میں بات کیس کا نمبر آ گیا اب دعوت کے لیے نکلنا تم دونوں بھائی فروغوں کی طرف نکلو وہ سرکشی کر رہا ہے چھ چھ نمبر آ دا. جب قرآن میں ہے سیرت مبارکہ میں ہے تو پھر تم کہاں چاہتے ہو کہاں جھونڈو گے نمٹ گئی اب پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا یہی طریقہ ہے جو میں نے بتایا جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہے اب ایک ایک نمبر کو میں دھیمے دھیمے بیان کروں پہلا نمبر ہے کلمہ لا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف زبانی چیز نہ ہو بلکہ دل کے اندر اترے سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کرتا دھرتا ہے دنیا کے اندر کی ساری فہلی ہوئی چیزوں کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے زندگی کا بنانا بگاڑنا عزت ذلت کامیابی ناکامی اطمینان پریشانی ان سارے حالات کا پلو اللہ کی ذات سے دنیا کے اندر کی فہلی ہوئی چیزوں سے نہیں خدا جس کی بنائے بنے گی خدا جس کی بگاڑے بگڑے گی دنیا کی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا اگر زندگی بنانے پر آئے تو آگ میں ڈال کے ابراہیم سلم کی زندگی بنا دیں اور اگر زندگی بگاڑنے پر آئے تو سونے چاندی میں ڈھیر میں کارون بھی بگاڑ دے تو زندگی بنانا بگاڑنا ہوگا کے ہاتھ میں چیزوں میں کچھ نہیں ہوتا اچھا زندگی بنانے بگاڑنے کا ضابطہ کیا ہے ضابطہ جو ہے وہ انسان کا عمل ہے ٹھیک ہو گیا زندگی بنا دیں گے ٹھیک نہیں ہوگا زندگی بگاڑ دیں گے اب عمل کا ٹھیک ہونا موقوف ہے جب تک کہ نبی کا طریقہ نہ آئے سارے نبیوں کا دروازہ بند ہو چکا رسول کریم سلسل و نبوت کا دروازہ کھول چکا اور قیامت تو کھلا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے حضور اکرم سرسم کے طریقے پر اگر دنیا کی پھوٹی کوڑی بھی ہاتھ میں نہ ہو اور حضور کا طریقہ اگر ہاتھ میں ہو تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے اور اگر ساری دنیا کا ساز و سامان ہاتھ میں ہو لیکن حضوریہ قرض ہمیں طریقہ ساتھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ناکام کریں گے چاہے وقتی طور پر ڈھیل دے دیں لیکن انجام اس کا تباہی آئے گا نبی کا طریقہ چھوڑ کر اسے ذہن میں بٹھا لو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے اللہ کا یقین ایسا دل میں اتر جائے کہ غیر کا یقین دل سے نکل جائے ملک مال روپے پیسہ سونا چاندی کے یقین نکل جائے اللہ کی ذات کا یقین دل میں آ جائے اور یہ کیسے آئے گا قربانی کے ساتھ جب دعوت دو گے تو یہ یقین آئے گا مکہ مکرمہ میں قربانی کے ساتھ دعوت دی تو غیروں کا یقین نکل گیا اور اللہ کی ذات کا یقین دل میں آ گیا قیامت تک یہی دستور رہے گا جب جان مال کے قربانی دے کر اور پھر دعوت دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یقین دل کے اندر اترتا چلا جائے گا یہ پہلا نمبر ہے خاری زواری چیز دیں ایمان کا غلبہ ہے اور ایمان ہر مسلمان ہر آدمی پر چوبیس گھنٹہ فرض عین ہے ایمان چوبیس گھنٹہ فرض آئن ہے اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض آئن ہے کہ جو اسے حرام سے روک دے اور فرضوں پر کھڑا کر دے اگر مسلمان حرام میں مبتلا ہے یا فرضوں کو چھوڑ رہا ہے تو سمجھو کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے اس ایمان کو اتنا پکا بنانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے جو ایمان اس مسلمان کو حرام سے روک دے اور فراز پر کھڑا کر دے اب یہ ایمان جہاں ملے وہاں چلے گا ہمارے لیے تو آسان عمومی طریقہ یہ ہے جماعتوں میں پھر کے دعوت کی فضا میں رہو قربانیاں دو تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو پیدا فرما دیں گے صحیح مشوروں کے ساتھ اگر چلے تو دوسرا نمبر ہے نماز کا ہر مرد عورت کے اوپر دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے اس کا بڑھنا ہے بیماری کی حالت میں بھی پڑھیں اب کوشش ہماری یہ ہو کہ دنیا کا ہر مسلمان نمازی بن جائے اپنے گاؤں کے اندر بھی سب کو نمازی بنانے کا فکر کرو اور جہاں جماعت لے کر جاؤ وہاں پر بھی نمازی بنانے کا فکر کرو اور یہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں صرف جماعتوں میں جانے والوں کے لیے مفید ہوں یہ نہیں واپس گھر جانے والوں کے لیے بھی مفید ہوں کیونکہ جو لوگ گھر واپس جا رہے ہیں انہیں جا کر مکانی کام کرنا جو لوگ جماعتوں میں جا رہے ہیں, باہر جا کر کریں گے کام کے طریقے دو ہی ہیں مکان پر رہ کر دن کی محنت کرنا باہر جا کر دن کی محنت کرنا تو جو حضرات گھروں پر واپس جا رہے ہیں وہ بھی دھیان سے سنے. کیونکہ انہیں بھی ہفتے کے دو گز کرنے روزانہ کی ایک تعلیم مسجد کی ایک تعلیم گھر میں کرنی ہے انہیں مہینے کے تین دن دینے دین دین انہیں روزانہ کے ڈھائی گھنٹے دینے ہفتے باری اجتماع ہو رہا ہے تو اس میں اثر سے اشراک تک رہنا ہے تشریح و تلاوت ذکر عبادات نقلیا معاملات کی صفائی اپنے گھروں پر جا کر بھی کرنی ہے اس لیے وہ بھی دھیان سے سنے جماعت جانے والی بھی جہاں جائے وہاں سو فیصد مسلمان کو نمازی بنانے کا فکر کریں ہم بغیر لڑائی جھگڑے کے اور بغیر ڈانٹ پھٹکار کے مسلمانوں کو نمازی بنانے جب وہ نمازی نماز کے لیے آگے تو اسے لڑائی جھگڑا مت کرو آمین کے اوپر زور سے کہے آہستہ کہے ہاتھ اٹھاوے یا نہ اٹھاوے یہ لڑنے کی چیز نہیں کروڑوں مسلمان بغیر نماز کے مر رہے اور چند دیندار تعمیر پر لڑ رہے یہ شیطان کا بہت بڑا داع ہوگا آمین زور سے کہیں تو بھی ٹھیک آہستہ کہیں تو بھی ٹھیک ہاتھ اٹھایا تو بھی ٹھیک نہ اٹھایا تو بھی ٹھیک اس لیے کہ ہر عمل کرنے والا حدیث کو پیش کرتا ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے بخاری کی روایت پیش کرتا ہے حضرت عبداللہ اللہ نے عمر کی اور جو ہاتھ نہیں اٹھاتا وہ ابو داود کی روایت پیش کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مشہور کی روایت یہ دونوں میں ہے یہ لڑنے کی کیا بات نہیں یہ بھی نبی کی بات بتاتا ہے وہ بھی نبی کی بات بتاتا ہے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ساری امت مل کر اپنے نبی کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں لا رہی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اور محبوب کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے بشرطے کے منسوخ نہ ہوئی ہوں تو اگر سارے ہاتھ اٹھانے والے بن گئے تو ہاتھ نہ اٹھانے کی ادا دنیا سے ختم ہو جائے گی سارے ہاتھ نہ اٹھانے والے بن گئے تو ہاتھ اٹھانے والی ادا دنیا سے ختم ہو جائے گی یہ تو بڑی مزے کی بات ہے حرم شریف میں کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے کوئی نہیں اٹھا رہا کوئی زور سے آدمی کہہ رہا کوئی آہستہ کہہ رہا کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا کوئی اس کے نیچے کو اس کے نیچے کوئی ہاتھ کو کھول رہا جسے پوچھو کہ تو کیسے کر رہا ان جو فلاں حدیث میں ہے ہر ایک حدیث بتائے گا تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ رسول کریم اللہ کے محبوب ان کی ساری ادائیں اللہ کو محبوب کچھ ادائیں تو یہ کر رہا ہاتھ اٹھا رہا کچھ ادائیں یہ کر رہا ہاتھ نہیں اٹھا رہا کچھ ادائیں وہ کر رہا تو ساری ادائیں پوری امت مل کے پورا کر رہی تو اس میں غصہ کیوں ہے یہ تو الگ الگ ادائیں کرنا یہ پورے نبی کی ساری ادا کو لانا ہے اس لیے اس پہ لڑائی کی چیز نہیں بنانی کروڑوں مسلمان بغیر نماز کے مر رہے ان کو نماز کے لیے لانا رہا. اور نماز کو سیکھنا نماز کے اندر جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ سیکھی جائے پاسپورٹ میں رینیبل ہوتا ہے موٹر کی پاسنگ ہوتی ہے تو نماز کا بھی تو رینیبل کرا بچپن میں جو یاد کرنی تھی وہ مرنے تک پڑھ رہا اپنی اتہیا سنا اپنی سرے فاتحہ سنا اندر پڑھنے کی چیزوں کا سنا بے رکو کیسے کرتا ہے سدے کیسا کرتا کسی جانکار کو دکھا پھر نماز کے اندر خوشی خصو لا نماز میں اللہ کا دھیان دا نماز میں حالی حولی وقت کھڑا رہے تو خدا کے سامنے کھڑا ہے اللہ سے بات ہو رہی ہے تیری میرے بھائی کیوں کہتا ہے البسلی یونانی ربا نماز پڑھنے والا اللہ سے کہا چپ کے کے بات کر رہا ہے دھیان اللہ کی طرف جمع جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ متوجہ ہوتے جب نماز یہ کہتا ہے الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہمیں دہنی میرے, میرے, میرے بندے نے میری تعریف اللہ جواب دے رہا اور رحمان رحیم تو اللہ کہتا مسجد نہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان دی اور اللہ کہتا استا الدی میرے بندے نے میری صنا یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتے اس میں آدھی میری ہے اور تیری عبادت میری اور مدد تیری پہلی تو تینوں آیتیں میری چاہے میری تعریف کر رہا اور یہ بیچ کی کڑی آدھی میری آدھی تیری عبادت میری مدد تیری پھر دن سیرا تر مستقل سے مطلب دعلی تک دعا ہی دعا ہے اللہ کہتے تینوں آئےتیں تیری تو شروع کی تین آیتیں میری آخر کی تین آئتے تیری اور بیچ کی جو آئے میرے تیرے بیچ میں جوڑ جمانے والی مجھے مجھ، میری ہی مانگ مجھے مانگ یا کہنا بولو بھیا کنستان تیری ہی مانتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں یہ بندے پر خدا میں جوڑ ہو گیا عبادتہ کر دعا یا کہنا بدو بھیا کنست بیج کی کڑی ہے انجن کے ساتھ بوگی کو جوڑنے کے لیے بیچ کی کڑی ہوتی ہے پھر بوگی کو بولی سے جوڑنے کے لیے کڑیاں ہوتی ہیں ایک جلدی ہے تو بندے کو خدا سے جوڑ دے کی کڑی کیا یا کنا بدو کنست تو ساڑھے تین آئے اس میں خدا کی تعریف ساڑھے تین آئے تھے اس میں بندے کی ماں جب اللہ عالین کہتا تو اللہ کہتا نسب السب الدی ماں سہالا آدھی میری آدھی میرے بندے کی اور میرے بندے کو وہ دوں گا جو ملا تو اللہ تو ساری باتیں کر رہا تم کو بڑی صاحب تم نے سنا میں نے تو نہیں سنا لیکن جو نبی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ سچ بولا اور جس پر میں نے بند ندوی اضاح کی ایک رائتیں سنائی تھی اس نبی نے ہمیں بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ نماز پڑھنے والا ادھر کی قرآن کی, کی, کی, کی ساری چیزیں سوچ رہا کتنی بےعد بھی ہے تو اللہ کا دھیان جمانے کی کوشش کرنا نماز کے اندر خوش و لانا نماز میں صفت احسان لانا. انتبد اللہ کا ان ترا ایسی خدا کی عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا دیکھ تو سکتے ہی جیسے دیکھ رہے پہلن کا تم ترا ہو سن ہو یارات کیوں تو نہیں دیکھ سکتا خدا کی جو دیکھ رہا ایسی نماز پڑھ اس نماز کو خراب ہونے سے بچہ حلال کا کھانا حلال کا کپڑا تیرے بدن میں ہو حرام کا نہ ہو حرام کا اگر ہے تو نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی قبولیت میں فرق پڑے گا خوشو اور حضو نماز کے اندر صحت نماز کی شرط نہیں لیکن قبولیت نماز کی شرط ہے نماز تو خوش و خصو کے بغیر بھی صحیح ہو جائے گی اس لیے نماز کے ارکان اور شروط کے اندر کہیں خوش و خوضو نہیں ملے گا اور فقہ نے احسان کیا اگر خوش و خوضوی شرط میں رکھ دیتے تو تو شاید ہی کسی کی نماز ہوتی بار بار دوہرانی پڑتی تو اس لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں خوشو خوشی کو نہیں رکھا لیکن اس سے مستقلی بھی ہم نہیں, سو... نہیں ہو سکتے قرآن کہہ رہا ہے اظہل مومنفی صلاحی مہاشیوں اس کو خوش و خوش سیکھنا پڑے گا عمولیت نماز پڑھی اب بنی نماز سیکھنی اور سکھانی اچھا دوسرا نمبر ہوا اب یہ کہ روزہ اور حج اس کو نمبروں میں نہیں لیا تو اگر کلمہ اور نماز تو روزانہ کی فرضیت ہے اور روزہ تو صرف رضام میں فرض ہے وہ اس وقت رہ لیں گے انشاءاللہ حج جو ہے یہ شخصی ہے اور وقتی ہے مالداروں پر فرض ہے اور خاص زمانے میں فرض ہے مالدار سے کہیں گے زمانے میں حج کر لیں زکوٰۃ جو ہے یہ شخصی ہے صرف مالداروں پر فرض ہے مالدار سے کہیں گے تو زکوات دے دے لیکن کلمہ اور نماز تو ہر مسلمان کے لیے ہے نماز جب پڑھی تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی برے کاموں سے روکے گا روکے گا ان نسلا تناہ نفاشائ بل بل کر نماز برے کاموں سے روکتی ہے اور آدمی نے طے کیا کہ مجھے دین پر چلنا تو دین پر چلنے کے لیے دو کام کی ضرورت پڑے گی دو باتوں کی ایک علم اور ایک فکر علم کے ذریعے عمل کا ڈھانچہ بنے گا اور ذکر کے ذریعے عمل کے اندر جان پڑے گی ڈھانچہ بھی ضروری جان بھی ضروری اب علم کے دو قسم ہیں علم مسائل علم فضائل علم مسائل کے معنی یہ ہیں کہ حضور اکن سوشن کا طریقہ کیا ہے عمل میں حضور کا طریقہ کیا اس کا نام ہے مسئلہ اور اس عمل کی قیمت کیا ہے اس کا نام ہے فضائل تو ہمارے یہاں تبلیغ کے اندر فضائل کی تعلیم ہے مسائل کی نہیں فضائل تعلیم کیوں ہے کہ اعمال کی قیمت کو سن سن کر آدمی نے رغبت پیدا ہو عمل کرنے کی اور دن بھر چلنے کی قیمت سن کر آدمی رغبت کراتا ہے بھائی میری دکان میں کام کرو مرسل کیا دو گے دو ہزار کروڑ دوں گا اچھا اب دیکھیے اچھا یہ کیا بھی چلتا اب مہینے میں جتنا چاہو کم لوگ جو دو, دو کو سن کر اور آدمی سے جتنا چاہو کام دے قیمت جب سامنے آتی ہے تو آدمی کام کرتا ہے تو امال کی قیمت خدا کیا دے گا یہ بار بار سنیں گے ہم تو رمت پیدا ہوگی دین کی طرف چلنے کی دین کی قیمت سن کر امال کی قیمت سن کر آدمی میں دین کی پیاس آتی ہے ہمارا کام تو فضائل کے ذریعے آدمی کو پیاسا لیکن جب دین کا پیاسا اور عمل کا پیاسا بن گیا اور وہ آ کر مسئلہ پوچھنے لگا کہ بھائی مسئلہ بتاؤ تو اس سے فوراً کہ ہمارا کام تو پیاسا بنانا تھا اب پانی اپنے اپنے کنویں کا کیوں حنفی ہو تو حنفی علماء سے پوچھو ساخی ہو تو ساخی سے پوچھو اگر اہل حدیث ہو تو اہل حدیث علماء سے پوچھو ہمارا کام تو تمہیں پیاسا بنانا تھا تو پیاسے بن گئے بس اب پانی اپنے اپنے کنویں کا ہم مسائل نہیں بتائیں تبلیغ کے اندر مسائل کے نہ بتانے میں کئی مسلحت ہیں ایک مسلحت تو یہ ہے کہ ہماری جماعتوں میں جانے والے اکثر اکثر علم دین سے نا لوگ ہوتے ہیں مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں اگر ان کے حوالے مسائل کر دیے تو یہ غلط غلط مسئلے چالو کر دوں دوسری مسلحت یہ ہے کہ مسائل میں اختلاف ہے اگر مسائل کو چلا دیا تو لوگ اختلافی مسائل میں لڑیں گے جڑیں گے دین کا کم ایک طرف رہ جائے گا اس لیے فضائل کی تعلیم ہے جس پہ اجتماعیت ہوگی لیکن اس پہ معنی یہ نہ ہو کہ تم مسائل کو بالکل چھوڑ دو تبلیغ والے مسائل کو بالکل چھوڑ دیں یہ غلط ہوگا کاروبار کرنا ہے تو حضور کا طریقہ پوچھو شادی کرنی ہے تو حضور کا طریقہ پوچھو مسائل کا سیکھنا فرض آئند ہے یاد رکھنا تمیر میں لگ کر مسائل سے کنارہ نہیں کر سکتے اپنے اپنے محلے میں اپنی اپنی مسجد میں جو جانکار لوگ ہیں ان سے مسئلے پوچھ پوچھ کر چوبیس گھنٹے کی زندگی گزارنے کا طریقہ پوچھ پوچھ کر چلو یہ ضروری ہے لیکن جماعتوں میں نکل گئے اجتماعی بیانات میں اور اجتماعی تعلیم کے اندر صرف فضائل کی بات ہوگی اور ابھارنے کی بات ہوگی تعلیم کا حلقہ جب کریں گے تو اس میں تین باتیں ہوگی گی ایک تو تجوید کا حلقہ جس میں سور فاتحہ بڑھی جائے اور چند صورتیں بڑھ جائیں وہ ہلکے لگائیں گے اور یہ ہلکے بڑی بڑی تقریروں سے زیادہ مفید بنتے ہیں تقریروں میں تعلیم سن کے سمجھتا کہ تو کسی دوسرے سے کہہ رہے میں تو بالکل ہوں لیکن ان تعلیم کے حلقوں میں ایک آدمی کی نماز میں جب غلطی نکلی تو اسے احساس ہوتا ہے کہ پڑھنا اور فضائل جو کتابیں ہماری معین ہیں ان کتابوں کا پڑھنا فضائل نماز ہے فضائل ذکر ہے فضائل قرآن ہے فضائے صحابہ ہے فضائر تبلیغ ہے رمضان کا مہینہ قریب ہو تو فضائے رمضان ہے حج میں فضائے حج ہے اور صدقات ستارتی ہے یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں بڑے حضرت کے زمانے میں جو طے ہوئی تو ان کتابوں کی تعلیم ہو اب لوگ کہتے ہیں کہ چار سال سے بس یہی کتابیں چل رہی تو معلومات تو بڑھتی نہیں معلومات تو اتری ہی ہے میری بات کو یاد رکھ یہ تعلیم جو ہماری تبریح میں نکل کر ہوتی ہے یہ معلومات کے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ ایمان کے بڑھانے کے لیے ہے اور یہ فضائل کی تعلیم کا تعلق ایمان کے بڑھانے سے جب آدمی ادب اور اہاں کے احترام سے تعلیم کے حلقے میں بیٹھے گا تو اس کے دل کے اندر ایمان بڑھے گا اور یہ, یہ علم کا نور اسے ملے گا جو اسے عمل پر ڈال دے گا صرف علم آدمی کو عمل پر نہیں ڈالتا ورنہ بے نمازی کے پاس علم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے لیکن یہ نہیں اسے نماز پہ نہیں ڈالتا شرابی کے پاس علم ہے کہ شراب حرام ہے لیکن یہ علم اسے شراب سے نہیں روکتا تو علم ہے وہ صرف علم عمل پر نہیں ڈالتا بلکہ علم کا جو نور دل میں اترتا ہے وہ عمل پر ڈالتا ہے اور وہ علم کا نور اس ملے گا جب ان کتابوں کی تعلیم عظمت اور ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر آپ کرو اس کے لیے پرانے بھی محتاج میں بھی محتاج پھر وہ علم کا نور ملتا ہے اگر ہماری مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم کتنا ادب کرتے اس ادب کے ساتھ آپ کے والی تعلیم میں بیٹھو چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سنعد صحیح سے ثابت ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ہرا شہر میں ہے اور شرح صحیح سے ثابت ہو لاکھوں کی تعداد میں امت اس جوتے کو دیکھنے پہنچیں گے اور جوتے کو دیکھ کر روئی لو یہ ہمارے نبی کا جوتا ہاں یہ ہمارے نبی کا جوتا اور اگر کسی کو موقع مل جائے تو جوتے مبارک کو سر پہ رکھے گا ہاتھوں میں لائے گا دے گا سینے سے لگائے گا اور ہچکیاں مار مار کے روئے گا نبی کی محبت میں وہ جتا مبارک جس کا آپ کے پیر مبارک سے تعلق ہے جب اس کا ہم اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں تو وہ قرآن حدیث جس کا تعلق رسول کریم کے دل مبارک سے ہے بتائیے اس کا کتنا ادب اور احترام ہونا چاہیے اس ادب اور احترام سے جب بیٹھو گے تو علم کا نور دل کے اندر اترے گا اور جس وقت آپ عمل کرو گے تو اس وقت میں استحزار ہوگا ان فضیلتوں کا ایمان بھرتا جلا جائے گا آج معلومات کے بڑھانے کا بڑا ذہن ہے چاہے معاملات بڑھیں یا نہ بڑھیں ہمارے ہاں ایک جماعت میں چار پانچ پڑھے لکھے لیں اور امیر جو تھا ان سے کم پڑھا لکھا تھا چلہ پورا کر کے وہ آئے ہمارے پاس ان کا بت ہمارا جایا گیا کیوں ان کا جو امیر بنا تھا ہم جانتے تھے کیا فائدہ ہوا پھر ہم نے ان سے پوچھا میں نے پوچھا کہ کوئی فائدہ انہیں کا جتنا وہ جانتا تھا اس سے زیادہ ہم جانتے تھے ہم نے بتایا اسے بہت اچھی چیزیں میں نے کہا یہ بتاؤ کوئی فائدہ ان ایک فائدہ ہوا ہم لوگ جانتے تو بہت تھے لیکن ہمارا عمل نہیں تھا اس امیر کے ساتھ یہ بنتے رہے تو کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنے لگے کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے لگے اس ساری دعائیں ہمیں پہلے سے یاد تھی جانتے بھی تھے لیکن ہمارے عمل میں نہیں تھی اس امیر کے ساتھ رہ کر وہ ساری عمل میں آ گئی تو میں نے کہا خالی علم کا کیا فائدہ جب عمل میں ہو معلومات بڑھاتے چلے جاؤ پر عمل ہو نہیں تو وہ سائن سڑے گی بدبو آئے گی لڑائی نہیں ہوگا سر لڑائی کی وہ سروگی معلومات بڑا بڑا کی اگر جس طرح کرنا ہے وہ کرو اس کا علم لے لو عمل کرتے ہوئے جو علم لوگ پکا ہوگا اور عمل کے بغیر جو علم لوگے وہ کچا ہوگا آپ نے کھانا پکانے کا علم حاصل کر لیا تین سال تک کتابیں پڑھ کر اور آپ پروفیسر بن پکانے کے وہ رضلا بیگم کہ جتنے پکوان تھے صاحب اور پکانا جانتے ہو صاحب آپ کی بیوی نے کتاب نہیں پڑھی بھائی اس نے کھانا پکانا اپنی ماں سے عمل سیکھا پھٹ پھٹ پکا کے دے دیے تمہیں میاں بیوی میں ہوگی لڑائی بیوی نے کہا اچھا میں کھانا نہیں پکاؤں گی میاں نے کہا تھی نہیں پکائے گی کی تو کیا تین سال تک کتابیں پڑھی سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس میں بٹھاؤں گا بیوی تو بیٹھ گئی یہ میاں کھانا پکانے بیٹھے تو امل انگالی خالی ہوئی چیز تھی معلومات معلومات میری معلومات بڑی ہوئی ہیں جھٹ مارتا ہے تیری معلومات پاکا. اب پکانے بیٹھا تو کتاب کھولی کتنے کیلو آٹے میں کتنا لیٹر پانی اس میں کتنا تولا یا کتنا گرام نمک اب وہ لکھا اب تراجو وغیرہ کچھ نہیں تو نکل کو بھیجا دو گھنٹے میں ترز ہے لایا اور بچے پہلے ابا روٹی ابا کہ روٹی ڈالے معلومات والا ہے یہ معمولات والا نہیں ہے عمل نہیں اس میں یہ بہر اب اس کے بعد بیٹھے کئی گھنٹوں کے بعد تو کبھی آٹا جھیلا ہو گیا اس میں آٹا ڈال دیا ٹائٹ ہو گیا بانی ڈال دیا سر ہوئی کے بعد روٹی پکائی دھاجی کچی آدھی پتی ادی بیٹھی ہوئی ساری اس نے کوئی کتاب دی پڑھی اس نے عمل سیکھا اور حضور اکرم شاسم کے زمانے میں دین سیکھنے کا طریقہ عمل تھا اس لیے نے پیارو عمل کرو اور عمل کرتے کرتے پھر ان کتاب والے سے پوچھو تو بتا کتاب میں کیا ہے ہمیں بتا ہم کتابوں کو بھی بیکار نہیں کہتے لیکن کتابوں کا بھرنا عمل کے لیے ہو یہ تو معلومات بڑھا دی رہو بس معلومات بڑھا دی رہو تو یہ ہماری فضائل کی کتابیں جو ہیں یہ آدمی کو عمل پر ڈالنے کے لیے ہیں لاغوں کروڑوں میں عمل آ گیا تو تعلیم میں میں نے تین باتیں بتائی ایک تو میں نے کیا بتایا نماز کی تعلیم کا حلقہ دوسرے فضائل کی کتابوں کا پڑھنا اور ادب سے سننا اندر اندر ایمان بنے گا ان اور تیسرے چھ نمبر ہو گئے مذاکرہ ساتھ ہی کہا ہلکا ہوگا بھائی ذرا تم چھ نمبر کہہ دو بھائی تم پہلا نمبر کہہ دو بھائی چوتھا نمبر تم کو تو یہ جو بالکل نہیں جانتے ان کی زبان چلے گی ڈائن بنے گا اور یہ چھ نمبر صرف بیان سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر اتارنے کے لیے تعلیم کے حلقے میں یہ تین باتیں ہوں گی یاد رکھنی جماعتوں میں نکلنے کے بعد اور اس کے ساتھ ذکر ذکر کے بارے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو ذکر حدیث میں آ چکا بے دھڑک پوری دنیا کو اس کی دعوت دو سبحان اللہ الحمد للہ ولا الا و اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا اکوۃ اللہ, علیہ اللہ علیہ حدیث میں حضیر ہے اس کی درخت کے جنت کے پودے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتے کہوں مجھے زیادہ پسند ہے ان ساری چیزوں سے جن پر سورج روشنی پھینکتا ہے کہ فضائل ہے اسی طرح استغفار شریف دروشریف شریف کی فضیلت ہے رسول کریم سن فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا خدا اس کے پر دس مرتبہ رحمت نازر کرے گا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ پر درود نہ بھیجے وہ بحری ہے اور تیسری چیز ہے استغفار استغفار میں مستقل فضائل ہیں قرآن میں بھی ہیں نعمتوں کے دروازے بھولتے ہیں مصیبتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں استہار کے ذریعے تو سو سو مرتبہ صبح شام یہ سبحان اللہ جو میں نے پڑھا ہے سو سو مرتبہ صبح شام نرو شریف سو سو مرتبہ صبح شام استغفار کی وہ دنیا میں ہم کہیں گے اور اس کے ساتھ میں تلاوت ہے قرآن ہر مسلمان قرآن سے جڑا ہوا اگر پڑھا لکھا ہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھے جو پارا تین پارہ نہیں تو آدھا پارہ پاؤں پارا پڑھے قرآن بالکل نہیں پڑھا ہوا تو روزانہ اتنا قرآن کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے سورہ فادیا اور چند سنتے تو سیکھنی پڑیں گے اس کے علاوہ علی فا تاشا سے شروع کریں اگر مرنے سے پہلے پہلے قرآن پورا ہو گیا تیرا کام بن گیا اور اگر بیچ میں مر گیا تو پورے قرآن کے پڑھے ہوئے کی فہرستیں تیرا نام ہوگا قرآن شہر مسلمان متعلق رہے لیکن اتنا احتیاط رکھنا کہ قرآن پر براہ راست سمجھنا اور رائے زمین کرنا یہ غلطی کا مت کرنا اس میں صحابائی رہدری لینی پڑے گی جس کو میں نے اثر کی نماز کو بات بہت مختصر کھولا اور ابھی علما کا جو اجتماع ہوا میں لے کر بیٹھا جب تین گھنٹہ مسلسل ابھی بیان کر گیا رہا ہوں تین گھنٹہ میں نے کہا ہم تو بین جیسے ہی جہاں جائے ہمیں تو حل جوت کبھی ان میں حل جوت کبھی ان میں حل جوت اللہ کرے کہاوے گا تو اس میں میں نے پوری تفصیل سنائی پوری تفصیل سنائی اور کل اصل کے بعد تھوڑا دے ان شاء اللہ قرآن سے ہر مسلمان متعلق تو یہ اذکار پھر اس کے علاوہ اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں کھانے پینے کی دعائیں سونی جاننے کی دعائیں حدیث کے اندر مختصر مختصر ہے یہ زبانوں پر چڑھ جائیں تو بغیر محنت کے اثر کی کرنسی بن جائے رسول کریم صدر کی سنتوں کا ثواب بغیر محنت کے ملے گا کھانا جو ہے سنت ایک ابر کھا لو سونا جو ہے سنت طریقہ سو لو اگر سونا دین بن گیا کھانا دین بن گیا یہ سب دین بندہ جلا جائے سنت کے مطابق کرو گے تو مستقل وقت نہیں لگے گا مستقل پیسہ نہیں لگے گا اور دن بندہ جلا جائے گا تو یہ ازکار مصنوعہ جو حدیث میں آئے پوری دنیا کو دعوت دو باقی ذکر کی لائن میں ترقی کرنے کے لیے اگر اللہ والے زیادہ ذکر بتائیں تو جس کو جتنا بتایا وہ کرے جس کو جتنا بتایا وہ کرے جو اللہ والے ترقی کرانے کے لیے اسے مزید دیتے لیکن وہ ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں تو جتنا جس کو بتایا وہ کرے اس لیے کہ اس کی نقل دوسرا کرے گا تو بعد مرتبہ دماغ اس کا سوکھ جائے خود ہی اللہ والے منع کرتے کہ تیرے کو نہیں تو نہیں وہ تو خرا کرے گا تو نہیں کرے گا لیکن یہ اشکاری مسلمانہ ڈنکے کی چور پوری دنیا میں بے دھڑک سو فیصد مسلمان کو اس کی دعوت دے دو اس میں کسی قسم کا کھٹکا نہیں لیکن وہ بزرگوں نے بتایا ہوا اسکار تو وہ کرے جس کو بتائے وہ برابر کرے پورے ان بہت فائدہ ہوگا یہ تیسرا نمبر ہوا چوتھا نمبر جو ہے وہ اکرامِ مسلم چوتھا نمبر کیا ہے اکرامِ مسلم ہر مسلمان کا ہمیں اکرام کرنا ہے چاہے جس قوم کا ہو چاہے جس خاندان کا ہو مسلمان ہے تو قابل اکرام ہے اسے خود یاد رکھنا اس کے اندر اپنا علاقہ اپنی زبان والا اپنی برادری والا یہ نہیں ہونا چاہیے چاہے جس برادری کا ہے مسلمان ہے تو قابل اکرام ہے یہاں آ کے لوگ چھوڑ کر کھاتے ہیں دو. اپنی برادری کا آدمی ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا <سلام> <سلام> چاہے غلط ہے دوسری برادری کا آدمی ہے تو میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا چاہے صحیح ہے یہ بالکل غلط ہے رسول کے ان سر و فرماتے ہیں من احباللہ بمن ابغب اللہ بمن عطا للہ بمن منا للہ تو قریب تک ملن جو محبت کرے اللہ کے دے جو دشمنی کرے اللہ ضرور جو دے تو اللہ کے ضرور جو روکے تو اللہ کی دی. اس کا ایمان کامل محبت ضرور کرنی یہ لو محبت اللہ کے لیے ہو اللہ کے لیے محبت ہو اچھی طرح سے یاد رکھو اچھا اللہ کے لیے محبت ہو. بھائی اپنا اپنا باپ ہے مسلمان ہے محبت کرو اللہ کے لیے کرو لیکن آپ کے باپ میں ہندو کی زمین بھائی اب آپ اگر باپ کی حمایت کریں گے تو آپ کو گنا ہوگا اس لیے باپ ظالم ہو گیا ہندو مظروم ہو گیا یا حمایت آپ کو ہندو کی وردی ہوگی ارے نیا ہندو تو ہمارا دشمن ہے اس کی ہم حمایت کریں بس وہ جو دشمن ہے تو اس سے دشمنی اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے اور باپ سے محبت جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے تو باپ سے محبت جب اللہ کے لیے ہے تو باپ ظالم اگر بنا تو ہم باپ کی حمایت نہیں کریں گے بلکہ باپ کو سمجھائیں گے ابا جان تو ہندو کی زمین واپس کیجیے ابا جان یہ مانتے ابا جان میری زمین لے لیجیے اس کی دے دیجیے ان نے میں بھی نہیں لوں گا اور ابا جان نے کیس کر دیا جب کیس کر دیا تو مقدمہ جب آئے گا تو جج کے سامنے جا کر کھل کر کہو کہ جج صاحب یہ میرا باپ ہے یہ مسلمان ہے میں اس کا بیٹا ہوں لیکن یہ ظالم ہے میں ظالم کا ساتھ نہیں دیتا یہ ہندو ہے یہ کافر ہے لیکن یہ مظلوم ہے میں اس مظلوم کا ساتھ دیتا یہ مظلوم کی زمین ہے ہندو کی زمین ہے اسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا ہندو مسلم ہندو مسلم کیا ہندو مسلم اگر ہندو مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دیں گے اور مسلمان ظالم ہے تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ سکھایا رسول کریم صلاح سلم نے دیر بچ جائے گی بتنے کا قصہ سنا دوں گا ہر مسلمان کا اکرام کرنا ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا چاہے وہ گنہگار ہو مسلمان گنہگار بھی ہے تو اس کا اکرام کرنا ہے اس کے گناہ سے نفرت ہو مسلمان کا اکرام ہے اگر ان دار مسلمانوں سے دیندار مسلمانوں نے نفرت کی تو اس کے دو نقصان ہوں گے ایک نقصان تو دینداروں کو یہ ہوگا کہ ان میں گھمنڈ پیدا ہوگا تو گھمنڈ پیدا ہوگئی یہ تو تباہ ہو جائیں گے باوجود دیندار ہونے کے فخر پیدا ہو جائے گا اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو آپ نے جھٹکار دیا تو دہلی انہیں اپنا لیں گے अपना کر اپنا بنا کے تمہارے مقابلے بن لے آئیں گے یہ دوسرا نقصان ہوگا تو عقل مندی سے کام لیں دین دار مسلمان کے بے دین مسلمانوں سے محبت کرے ان کے گنا سے نفرت ہو مسلمان سے محبت ہو گنہ گار مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے پاخانے میں لگ بچہ ماں کو بچے سے محبت ہے سے نفرت ہے اس گندگی کو صاف کر کے بچوں کو سنے سے لگاتی ہے اس گندگی کی وجہ سے بچے کو کوڑے کباڑے میں نہیں پھینکتی تو گناہ کی وجہ سے مسلمان کو ہم جھچکاریں گے نہیں اس کو مسجد میں تعلیم کے حلقے میں لا اس کا ذہن بنا کر گناہ سے صاف کر دیں گے سینے سے لگائیں گے مسلمان کا اکرام ہے اس کے گناہ کا اکرام نہیں گناہ سے تو نفرت ضرور اور مسلمان کا یہ اکرام باوجود گناہ کے اگر دین کی طرف کھینچنے کے لیے ہے تو آپ کی غلط نہیں ہو اور اگر دنیا کی اغراض کی وجہ سے آپ اس گنہدار مسلمان سے محبت کرتے ہو تو اس حدیث جیسا ہو جائے گا یو اکیلو رہو وہ عشا ریلو رہو کے ساتھ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں فلم دینداروں کے دل گنہ گاروں جیسے بن گئے یہ اس وقت ہوگا جو دنیاوی اغراض کے لیے ضروری اور اگر ان کو دین کی طرف کھینچنے کے لیے تھوڑا ایک کام کر لیا تو وہ کیرم بورڈ کھیل رہا ہے وہ جوا کھیل رہا ہے وہ پتے کھیل رہا ہے پتہ نہیں یہاں کیا کیا کھیل ہمیں تو نہیں معلوم یہاں کے بھی ہمارے ہندوستان کو کھیل بتا رہا ہوں میں کیرم <تصفح> بورڈ ہوتا ہے وہاں ایک جوا ہوتا ہے وہاں ایک شطرج ہوتا ہے پتا نہیں بات ہوتا ہے وہاں کے بھی میں سارے دیکھے نہیں رکے گھر میں رستے میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا تو مسلمان کا اکرام کرنا ہے اس کے گناہ سے نفرت کر دی ہے اور اسے لانا ہے گنہگار مسلمان کا اکرام اس لیے بھی ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ کم سم گنہگار مسلمانوں کی شفاعت کریں گے کیونکہ آپ شفیع المضربین ہیں ارے جس کی حضور شفاعت کریں اسے ہم کیسے گھٹکارے ایک بڑا آدمی کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش کی بھی تو چاہیے کہ اس گنہدگار مسلمان کی سفارش اللہ کے دربار میں حضور رقم سسل جو کرتے ہیں تو اس دنیا میں اس گنہ مسلمان کو کیسے جیت پار ارے نبی کی شفاق کا تو لحاظ رکھے تو ہر مسلمان کے اکرام کرنا چاہے وہ گنہگار لیکن ایک ریئیکشن ہوگا میرے اس بیان سے وہ یہ کہ جو لوگ گناہ کا کام کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ آج موادی صاحب نے گناہوں پر بڑی ہمت افزائی کی اب اپنے کیا خود گناہ کریں گے تاکہ قیامت حضور ہماری سفارش کرے ہم گناہ نہیں کریں گے تو سفارش کس کی کریں گے اس رکشن پر مت آ جانا گناہ بالکل مت کرنا اس لیے کہ اس کا اور ریئیکشن ہوگا قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے اپنے امتیاوں کو ایک جماعت کلمہ پڑھتی ہوئی آئی گی اور فرشتے اسے دھکے ماریں گے حضور فرمائیں گے اس طرح میرا کلمہ پڑا اسے دھکے کیوں مار لیں تو فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے کلمہ تو پڑا آپ کا طریقہ اختیار کیا دوسروں کا ماں حدسو بادہ کا کلمہ تو آپ کا پڑا لیکن کھانا پینا کپڑے بیوی بچے کاروبار یہ سارا اللہ کی کے دشمنوں کے دل قدر کیا انہوں نے طریقہ دوسروں کا لیا تو اس پر حضور اکرم فرمائیں گے اچھا ایسا اللہ. سوکن سوکن. دور ہو جا دور ہو جا میرا کلمہ پڑھ کے اور یہ تو سارا کی طریقے پر جو چلا. دور ہو جائے ایسے نہیں کریں گے نہیں رہے انگلینڈ کے ملک میں دشمروں کے تیری تمر بچن اللہ کے دشمر کے تیری بچن جاؤ اس پر اللہ کے دشمنوں کے مر بچن دو مقام بڑے سست ہیں ایک جو قبر اس میں حضوری اکثر سندر میں چہرے اس بار دکھایا جائے گا کہا جائے گا یہ کون ہے جس نے پہچان دیا تو اس کا میڑا پار ہے قدر میں ضرورت پڑے گی کہ ہم حضور کو پہچانے اور قیامت میں ضرور پڑے گی حوصلے کوشر پر کہ حضور ہمیں پہچانے اگر حضور نے ہمیں پہچانا ہمارا بیڑا پاس قدر میں ہم نے حضور کو پہچانا بیڑا پاس اس کے لیے جان پہچان ہونی چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو طریقہ بتا دوں اس دنیا میں حضور اکرم شاسل سے جان پہچان ہو جائے جان پہچان کا طریقہ ہے کہ ہماری پوری زندگی حضور کی سنتوں سے بھری ہوئی حضور کے طریقے سے بھری ہوئی جان پہچان ہو, ہو گئی اور سب سے بڑی سنت حضور کی جو ہے وہ دعوت دعوت کو دینا ہے جو سارے فیصلوں کی ماں ہے سارے باجبات ساری سنتی اور سارے دین کی ماں دعوت ہے دعوت بڑے کو بڑی سنت تو جتنا دعوت کا کام کرو گے اتنی حضور سے جان پہچان ہو جائے گی ہمیں بھی پہچان ہو ہوگی قیامت میں حضور آپ کو پہچان ہو جائے یہ اکرم مسلم کا نمبر میں نے بتایا گناہ تو کرنا نہیں ہو جائے وافی مانگنی گنہگار کا اکرام کر دوں ہر آدمی دوسرے کی خدمت کرنے والا بنے دوسرے سے خدمت لینے والا نہ بنے ہر آدمی دوسروں کے اندر وجوہ اکرام تلاش کر کے ان کا اکرام کر یہ لگے کہ میں مسلمان ہوں تو میرا اکرام کرو اگر اکرام چاہنے والے بنو گے تو لڑائی ہوگی اکرام کرنے والے بنو گے تو جور ہوگا اکرام کرنے والے بنو گے تو جور اگر چاہنے والے بنو گے تو لڑائی دس آدمی جماعت ہر ایک اگرام چاہتا ہے کرنے والا کوئی نہیں تو لڑائی اور اگر ہر ایک آدمی اکرام کرنے والا ہے چانے والا کوئی نہیں آپس میں جوڑ لوٹا یہ اکران میں مسلم کا نمبر جوڑ کا بھی ہے توڑ کا بھی ہے اگر اولٹا کر دیا تو توڑ کا بن جائے پانچواں نمبر ہے اخلاص کا دین کا جو کام کیا جائے وہ اللہ کو راضی کرنے کے کی لیے کیا جائے پنکھا لگو تو کٹھا نہیں ہو میں دیہاتی آدمی سوچ جاؤں انہوں نے ایسے بھی کام کیا الیکٹرک کا پنکھا بھی کٹھا نہیں دلاؤں تاکہ سارے لیکن یہ بھی ہوتا ہے جتنی حضور والی سادگی حضور کی سادگی سب کو مات کرے گی پانچویں پانچویں چیز جو ہے وہ کثیر نیت ہے جو کام آدمی کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے دنیا کی غرض بہت یاد رکھنا اگر کوئی دین کا کام دنیا کے لیے کیا تو پھر وہ دن نہیں رہتا دنیا کے لیے اگر کام کیا نفسانیت کے لیے کیا تو اگر وہ شہید بنا تو بھی جہنم میں سخی بنا تو بھی جہنم میں اور قاری بنا تو بھی جہنم میں ہمارے بڑے بڑے کام ہیں دین کے لیکن اللہ کے لیے نہیں کی نش کے لیے بھی جہنم میں جلا گیا ایک آدمی ویسے کہنے لگا بھولک صاحب بڑی مایوسی ہو جاتی ہے تمہاری ان باتوں کو سن کر جو آدمی زندگی میں جہاد کرتا رہا شہید ہو گیا جہنم میں زندگی میں ثقافت کر کے جہنم میں زندگی میں قرآن کی خدمت کی اور جہنم میں بڑی مایوسی ہوتی ہے تمہاری ان باتوں سے میں نے کہا میں کیا کروں تو حدیث میں موجود ہے حضرت الگ ہو نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت تین مرتبہ بے ہوش ہوئے اور حضرت عمل معاویہ کو جبھی حدیث سنائی تو حضرت کی الماویہ بھی چھوٹی کہ جب اتنے بڑے بڑے آدمی جہنم میں جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا اس لیے عمل کرنا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا دنیا کی کی کوئی اور یہ اللہ کیرس ہونے کا ایک امید کی بھی بات انہوں نے کہا میں نے کہا ایک بدکار عورت نے جنگل بیابان میں پیاسے کتے کو پانی پلایا اور جن پہ چڑھی گئے اصل تو اللہ تعالیٰ عمل میں اپنی رشوت دیکھتے ہیں اس عمل میں میری رشوت ہے میری بس وہ اللہ کی رسبت کام آئی اور کچھ کام نہیں آئے بتہ اور عورت ہے جنگل بیابان میں پانی پلایا کسی نے نہیں دیکھا پیاسے کتے کو پلایا وہ کتا جا کے تعریف نہیں کرے گا صرف اللہ کی تو یہ بدتار عورت پہ میں نہیں ہو سکتا اس عمل پر اللہ نے توبہ کی توفیق بھی ہوئی اور توبہ کر کے جنت تو چلی گی شہید سخی اور قاری کام تو کیے بڑے لیکن رسبت اللہ کی نہیں تھی رسبت نفش کی تھی جہنم میں چلے اور یہ تو اندھیر گلی نہیں رسول اللہ صلی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھوکے بھیڑیے اگر بکیلوں کے لیبر میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا دین کو نقصان کرنے والا مال کی محبت پر بڑا بننے کے محبت یہ دو چیزیں دین کو بڑا نقصان پہنچاتی اور میں ایک کسان تھا ایک مکان ہے عبدالرزا کا چھ مہینہ آپ مزدوری کا خوب محنت کی عبدال رزاق کے مکان بنانے تھے سامنے تو ستار بیٹھا تھا چھ مہینے کے بعد عبدالسار کے پاس گئے بھائی عبدالستار لاؤ میری مزدوری گھر کائے گی اس مکان میں چھ مہینے کی میں نے مزدوری کی لاؤ تو عبدالسار مکان کس کا تو کہے گا عبدالرزاق کا کہ عبدالرزاق کے مکان میں تو محنت مزدوری کی اور پیسے تم عبدالستار سے مانگتے ہو تو عبدالستار کیوں دے گا جا عبدالرزاق سے مانگو یہی قیامت کے میدان میں خدا کہے گا کہ دونوں دین کا دان کیا تھا اور دنیا دریا اخراج کے لیے کیا تھا ارے چڑیا بٹور دی آج میرے پاس کیا ہوتا ہے جی جن میں تو پہنچ یہ ہے بلانے والی چیز آج تو مرضی کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہے لیکن اگر تیری نیت پہ حضور ہے تو قیامت کے دن یہ تیرا سارا دین کا کام تجھے دوسر میں لے جائے گا وہ دین کا کام کرنے والا جسے ظہر پیدا ہو اس سے اچھا ہے وہ گنہ کار جس کے کا اندر ندامت اور شرمندگی پیدا ہو لاہوی کل مختلف کروں دین کا کام کر کے اگر مکئی جس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا تلاؤ کو پیدا ہو دین کا گان کر کے اب کہ وہ کچھ نہ سنجے تب ہے بات کام کھول کر سن لو قیام کا میدان ہوگا خدا کے دربار میں حاضر ہوگی بیوس مریض کی یہ باتیں خدا کے سامنے جائیں گی ڈنکے گچوں نے ایک بات کہی تھی طرف یافتہ ملکوں کے اندر تم جو آئے تھے تمہاری غرض انسانوں کے سامنے چلے گی خدا کے سامنے نہیں چلے گی ایک دن آنا ہے قبر میں جانا ہے حشر میں جانا ہے یا مسائل العلم وما تو سدور دلوں کے بھیج کو بھی وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے اور اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے ہم بھی اس سے ہمارے لیے بھی تیار ہو کہ اللہ تعالی ہمارے اندر سے بھی اقتدار کی حبص کو نکالنا نیتوں کو ٹھیک کرنا اس لیے میرے مسترک دوستوں تصویر ہوئی نیت بہت ضروری بار بار مارک کرتے ہو میری نیت ٹھیک ہے گی جی. میری نیت ٹھیک ہے گی دیکھتے رہ چھٹا نمبر دعوت اور کبھی ہر مسلمان کی سیمے سے اور کے بیان میں میں نے بہت تشریف سے عرض کیا اب بک نہیں تین گھنٹے کا بیان ہوا میں ایک ہی گھنٹہ سمجھتا تھا بہت مشکل سے میں نے دو مانے سارے میرے پیچھے بڑھ گئے میرے ساتھ تین گھنٹے کا بیان تھا میں نے کہا بھائی میرے کو تو پتا نہیں تبلیغ اور دعوت ہر مسلمان کی ذمے ضروری دو طرح ہوگا ایک مکانی کام ایک باہر نکل کر باہر نکل کر جذبات بنتے مکانی کام سے جذبات باقی رہتے چار مہینہ مانگتے زندگی میں مطلب چار مہینہ مانگتے تھے جب کوئی گھاس ڈالنے والا نہیں تھا چار مہینے کے اندر آج بھی جذبات بنتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ فتح کیا تو مکہ میں اکیس سال تک مشرقیوں کی فضا تھی کی ایمان ایمانداروں نے فضا بنی دس ہزار صاحبہ ہوئے تو مکہ کے بے ایمان بھی سمجھے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو ہنجر مارا ہم نے تائٹ میں مارا ہم نے بہت ستایا اور حضرت شدید اکبر سپریم کورٹ کے جج تھے ان کو جوتے سے مارا ہر سر پر مارا اور چہرے پر مارا آج یہ مسلمان ہوئے بدلہ لیں گے شعیب امی کو مال لے جانے نہیں لیا تو آج یہ مسلمان ہوئے بدلہ لیں گے خود بدل کریں گے لیکن حضور اکرم صلی اللہ اکبر سے مزے مکہ کے موقع پر انتما جا تم آزاد ہو اور قرآن نے کہہ دیا مصرفین سے اے مصرفوں اے حضور کے دشمنوں اے حضور کے خون کے گلاسوں چار مہینے تک مٹکے کی ایمان باری سرزمین میں چلو پھر تمہیں چھٹی اور اپنا جو سامان بٹور ہے بٹور کے لے کے تمہیں جانا ہو تو امنو مانسی سے لے جاؤ تم لوگوں کے سہیل مین کو مار موٹ کر بھیجا تم لوگوں کا خوش ہوتا ہے کہ مسلمان نہیں سجائیں گے چار مہینے امن و امان سے ارب ارباب اشر یہ قرآن کی آئے ہے اے بے ایمانو مکے کی ایمان والی سرزمین میں چار مہینہ چڑو تھے وہ لوگ چار مہینہ چلے تھے مکے کی ایمان کی سرزمین میں تو ایمان نے ایسا اثر کیا کہ ابو جہل کا بیٹا حضرت غریمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے ابو جہل کا بھائی حضرت حارث اب میں اشام بن گئے ابو لہب کا بیٹا حضرت اطبا بن گئے اور حضرت محتم بن گئے دو مسلمان بنے ابو لہب کے اومیا بن خرت کا بیٹا حضرت شفوان مسلمان بنے سہیل ابن امر جس نے حدی دیا میں حضور کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنا گارا لکھ دیا وہ مسلمان بنے ارے ٹکر نئے ایمان چار مہینہ ایمان کی فضا میں اگر رہے تو وہ ایمان والے بنے تو ہم اور تم کچے ایمان والے اگر چار مہینے ایمان کے ماحول میں پھرے تو کیا اللہ کی ذات سے ہم اپنے پکے ایمان کی امید نہ رکھے نہیں سمجھے دیسی ہوئی کہ ارب اربات اش کھلے میدان میں کہہ رہے ہو ہمارے مجلس میں گئے لیکن اس چار مہینے والی بات بار تو گئی اب تو بھاؤ بڑھ گیا پہلے تو چار مہینہ زندگی میں ایک مرتبہ دے دو سال کا چلہ مہینے کے تین دن ہفتے کے دو گز روزانہ کی تعلیم تصویرات تلاوت عبادات نقلیاں کی پابندی روزانہ کے ڈھائی گھنٹے ہفتے بار اجتماع ہوتا ہو تو اثر سے اشراک تک یہ تھا پہلے کلک اب بھاؤ بڑھ گیا اب تو سال کے چار مہینے دور دراز کی جماعتوں میں پھرو اور سال کے آٹھ مہینے پور و جوار میں پھرو اور کاروبار گھر کو مختصر کر کے سلبوں میں کر دو اب یہ بھاؤ چل رہا ہے اب نظام الدین سے معاید بھاؤ اور بڑھا کر آئے سال سال بھر کی جماعتوں کا مطالبہ کیا گیارہ جماعتیں ہندوستان میں سال سال بھر کی نکل گئے جن کو ہم لوگ چھوڑ کر دیا اور کئی صوبوں والوں نے یہ کہا کہ ہم سالدہ برگی جماعتیں بنا بنا کر اور نشان الدین میں بھیجیں گے اور راجستھان کے اندر چھ سو تیس جما کے نکلی سالدھر وجہ نہیں ان اندر یہ ادھر اب بھاؤ بڑھ گیا ہے ہر چیز کا بھاؤ بڑھ گیا ہے تمہارے ہاں کون کا ڈیلر کا بھاؤ بڑھ گیا چیزوں کا بھاؤ بڑھ گیا ہماری تبدیلی کہیں پڑے اب وہ دن گئے ہر اس میں اب تو سال بھر بھر والی بات چیت علماء نے بھی سال بھر لکھوا ہے کئی علماء نے لکھوائے سال بھر بھر خیر میرا تو پہلے سے تھا تو دو طرح کام کریں گے تبلیغ و دعوت کا مقام پر رہ کر اور باہر جا کر یہ چھ نمبر مہینے میں رہنے کے لیے ایک ساتواں پرہیز ہے وہ پرہیز ہی ذہن میں رہنا وہ پرہیز یہ ہے کہ لا لایالی یعنی اور بے فائدہ باتوں سے بچنا بس جب لا یعنی اور بے فائدہ باتوں سے آپ بچو گے تو حرام سے بھی بچو گے حرام سے بھی باتوں کے <خصف> <خصف> <خصف> <خصف> اگر پانچ منٹ سے زیادہ نا یہ میں نے چھ نمبر بتائے قرآن سے بتائے حدیث سے بتائے سیرت سے بتائے فائدہ بتایا بنیادی طور پر ہے بتائے جہاد بتایا کیسے جماعتوں میں جاتے تھے کیسے ماحول بنتا تھا اور اس میں ججربہ بھی ہے اب جماعتوں میں نکلنے کے بعد اپنے وقت کو چار باتوں میں چند باتوں میں گزارنا جماعتوں میں جب جاؤ تو اپنے وقت کو چند باتوں میں گزارنا ایک تو دعوت میں دوسرے تعلیم میں تیسرے ذکر و تلاوت و عبادت میں اور چوتھے ساتھیوں کی خدمت میں یاد رہے گا دعوت تعلیم ذکر و تلاوت عبادت اور خدمت دعوت کے اندر عمومی دعوت بھی آ خصوصی دعوت آ عمومی گست خصوصی گشت انفرادی طور پر کسی کو دعوت دینا اجتماعی طور پر دعوت دینے سب آ گیا تعلیم کے اندر اجتماعی تعلیم آپس کا سیکھنا سکھانا یہ سب آ ذکر بھی میں نے تفصیل کر دی تلاوت کی بھی تفصیل کر دی ساتھیوں کی خدمت کرنا ہر آدمی دوسرے کی خدمت کرنے والا ہو دوسرے سے خدمت چاہنے والا نہیں ہو اس لیے استفاعیت باتیں رہے گی چند کام وہ ہے کہ جس کو کرنا ضروری ہے لیکن بقدر ضرورت ہم انسان ہیں ہمارے ساتھ ضروریات لگے تو کھانا پینا پیشا پہانا سونا اور ضرورت کی بات کرنا اس لیے کہ لگنا ہوگا لیکن بقدر سے لگا سارا من اس میں نہ لگے چند باتیں وہ ہیں کہ جس سے بچنا ضروری ایک تو کسی سے کوئی چیز مت مانگو مال مت مانگو دل میں خیال مت آ دے. کسی یہ مال کا کھانے کا خیال بھی انہیں نہ آ دوسرے کے زبان سے بھی مت مان کیونکہ یہ کہا کرتے تھے ماں سر ندی اللہ علیہ رب العالمی نبیوں کا کام یہ تھا کہ وہ کہتے ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے کہ تمہارے کچھ ہے نہیں کے خزانے میں ان سے لیں گے ماں سرمے کسی سے مانگنا نہیں میری بات یاد اللہ سے لو اپنی جان مال لگا کسی سے مت مانو حدیث میں ہے جس آدمی نے مانگنے کا دروازہ کھولا تو اللہ اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھولیں گے یہ جو مخلوط سے مانگتے ہیں نا ہمیشہ محتاج نہیں یاد رکھنا میرے گر ہے جو حدیث نے بتایا جس آدمی نے کھولا, کے محتاجی کا دروازہ مانگ رہی ملتا ضرورت اللہ پوری کریں گے دل میں خیال میں آنے دیں گے تم کو ہو صاحب ہمارے پاس پیسہ ہے ہم مانگتے نہیں ہم خود خرچ کریں گے لیکن اس کے اندر بھی پرہیز ہے وہ ایک خزو خرچی میں پیسہ مطلب اشرار سے بچو سوال سے بچو اشرار سے بچو خزول خرچی میں نا لگے اللہ تعالیٰ فرماتی اللہ حد المشرفین ان المبدرین کامو خوان شیاتی زندگی میں سادگی نہ انگلینڈ جیسے ملک میں غلط طریقوں کا مقابلہ اس وقت کرو گے جب تمہاری زندگی میں سادگی آ جائے جیسے حضرت مرکز زمانے میں پیسہ بہت تھا لیکن اس کے ساتھ میں سادگی تھی ویسے انگلینڈ میں تمہارے پاس پیسہ بہت ہوگا لیکن اس کے ساتھ میں تم سادگی نہ زمینوں کو لیٹنا سیکھو بستروں کا اٹھانا سیکھو موٹا چھوٹا کھانا سیکھو گرم ملکوں میں پھرنا سیکھو سرد ملکوں میں پھرنا سیکھو پیدل چل کے مجاہدان صفر کو سیکھو اور سادگی میں رہ جاؤ پوری دنیا کی اقتصادیات کا حل سادگی میں اقتصادی بستے حل ہو جائیں گے آج دنیا میں ہو رہا جتنی آمدنی yeah. ہے خرچ کو اس سے زیادہ بڑھا دیا اس سے دنیا کی منڈیاں چل رہی साल نکلی دو سال کے بعد آؤٹ آف فیشن نہیں افیشنیبل دوسری ہے اس سے منڈیاں چل رہی تیس سال تک قرضہ ادا کرتا رہا سوی جی. اور مکان کا مالک بنا آنر لیکن بیوی اس ملک کے رہنے والی بچے اس ملک کے پلنے والے انہوں نے یہ متنوع آؤٹ آف فیشن ہو گیا فیسٹیبل پھر وہ پڑ گیا شوٹ کا کہیں اونچے نہیں آؤ یہی بات مان لبی اکیلو سلسلے میں جو سادگی بتائی اس پر آ جاؤ ساری دنیا کے اندر تمہارے ابتصادی مستحل ہو چکے ہوں گے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں بس سادگی پر آ جاؤ جماعتوں میں نکل کر سادگی سیکھو اپنی اور تو بچوں میں گھومے کی بھی, بھی سادگی نا ایک دم غلط لانا ایک دم دلا کے بیمار پڑ جائے گی نا میری بات نہیں ہنستے ہی بات نہیں ایک دم سوچوں سے سادگی میں لے آؤں گا گُڑ چھیرے پر تو ایک دم جو گھڑ چاہوں پر تو آنے کی نہیں لیکن میں رہ تمہاری بیوی بی گھڑ بی بی جانے پر آئے گی بالکل نہیں لیکن اگر کوئی شہادت مند آ گئی تو بیمار پڑ جائے گی تو سادگی بت لانا ہے ایک دن دھیرے دھیرے تھوڑا بہت اوپر جا چکے ہو تو ایک دم سے اترو گے نا دھرم سے چھپے ٹوٹے گا پیڑ لوگوں سے مہربانی کر کے مت اترنا مطلب تم اپنی عورتوں سے مجھے گالیاں دیں وہ مورجی کیا بڑھا گیا ہمارے مردوں کو تو اس لیے مہربانی کر کے ایک دم سے اترنا سیڑھی سیڑھی اترنا سیڑھی سیڑھی اترنا سیڑھی سیڑھی اترنا, شیدی شیدی اترنا, شیدی شیدی اترنا پھر اشارے شادی آ جائے گی اور عادت بڑھ جائے گی صحتیں بھی خراب نہیں ہوئیں ان شاء اللہ اور پیسے خود بچیں گے اسے لے کر آسٹریلیا کی جماعت پہ جاؤ اسے لے کر فیچر کی جماعت پہ جاؤ کب تک محلوں میں فکر ہو گئے یورپ کے کبھی البانیہ گئے تو کبھی رومانیہ گئے تو کبھی سلامیہ گئے تو کبھی کسی کو شروع گئے تو کیا محلوں میں فکر ہو گئے ارے آگے بڑھو زیادہ سے زیادہ تمہیں دنیا کے کنارے میں ملیں گے زیادہ ہم کریں گے اور وقت ہمارا زیادہ سے زیادہ مر دیں گے تو موت تک لیں گے مر جانے کے بعد ہمیں تو نہیں رہ سکتے ہیں تو مزہ اڑاؤ گے قدر میں جا گے اس لیے سادگی اور چوتھی چیز میں بتلاؤں کسی بھی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال مت کرو یہ چار چیزیں بچنے گی اچھا اب میں آپ کو یہ بتاؤں چوبیس گھنٹے کا وقت کیسے پوچھے یہاں سے بھی سفر کیا روانہ ہو جاؤ اپنا تو چھیا ٹھکانہ بنانا ایک ہوگا امیر باقی ساتھی ہوں گے مامود ساتھیوں کا کام ہے امیر کی بات کا ماننا امیر کی بات کو ماننے کی عادت پڑے گی اللہ رسول کی بات کا ماننا آسان ہوگا جب امیر کی بات کو مانو گے تو اللہ رسول کی بات کا ماننا آسان ہوگا اور امیر جو ہے وہ اپنے آپ کو سارے ساتھیوں کا خادم سمجھے سید القوم خادم وم امیر تو یہ سمجھے لیکن ساتھی امیر کو اپنا بڑا سمجھے ساتھی خادم نہ سمجھے ساتھیوں کا کام یہ ہے کہ امیر کے اشارے پر کام کریں اور امیر کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو حکم نہ دے بلکہ ترغیب دے کیونکہ امیر نے اگر حکم دیا اور لوگوں نے نہیں مانا تو گنےگار ہوں گے اور اگر امیر نے ترغیب کی اور لوگوں نے نہیں مانا گنےگار نہیں ہوں گے اور غیر تربیت یافتہ لوگ نکلتے ہیں تو ان کو امیر حکم نہ دیں کیونکہ یہ امیر ہے امیر بین ترغیب دینے والا ہے امیر بر وزر شعیب مزوم کے ریاستہ ہے جیسے حسین اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ حسن نے لگا ہوا ہو جمیل جس کے جمال لگا ہوا ہو حکیم جس کے ساتھ حکمت لگی ہوئی ہو ایسے امیر جس کے ساتھ امر کا فکر لگا ہوا اس میں عمیر ہے اور عامر اس کے بارے ڈکٹیٹر تو یہ ہمارا ڈکٹیٹر نہیں بلکہ فکر مند ترغیب دے کر ساتھی کو جوڑ کر کام لے اب یہاں سے جب آپ روانہ ہو گئے نظام بناو. کون से ٹرین سے جانا کون سی ریل سے جانا اس وقت تک تعلیم کب ہو ذکر کب ہو تلاوت کب ہو کھانا کب ہو انتظام کے لیے ایک دو مقرر کر دو اپنے تھوڑے پیسے انہیں دے دیں تاکہ وہ ٹکٹ بھی خرید لے اور تاکہ وہ کھانے وغیرہ کا انتظام کرے ہوائی اڈے پر جاؤ لوٹر کے اسٹینڈ پر جاؤ ریلوے اسٹیشن پر جاؤ تعلیم کا حلقہ کر لیں منتظم اپنا کام کرے تعلیم کا حلقہ جب قبولی لوگ آ کر بیٹھ جائیں اس میں یہود رشارہ بھی بیٹھ جائیں تو اس کے اندر حکمت کے ساتھ تعلیم کرو آخرت کی بات کروں اللہ کی حضمت بیان کرو انسان کی شرافت انسان کے اخلاق اس پر کر با... بات کرو اس سے ان وہ معلوم سنجھو ریل یا ہوائی جہاز میں بیٹھو موقع ہو اجتماعی تعلیم کا اجتماعی تعلیم کرو لین خرابی تعلیم کرو ذکر کرو تلاوت کرو وقت کو ضائع مت جانے کسی جگہ پر اترے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل جا رہے راستے میں چھ نمبروں کا مذاکرہ کرو آپس میں سیکھتے سکھاتے چلو بس ضائع میں جائے بستی میں جب داخل ہونا ہے پہلے دعا مانگ لے پھر بستی میں داخل ہو مسجد شاید بغیر کھانا مت کرو کھا. مسجد میں گمشیدہ چیز کا اعلان مت کرو ائے کا چولہ مسجد میں مت جلا کچا پیاز اور لہسن مسجد کے اندر مت کاٹو مت کھاؤ مسجد کا پورا احترام کرو مسجد کی انتظامیہ میں دخل مت دو امامت اذان وغیرہ وہیں کے لوگ دیتے رہے یہاں تو نالیاں والیاں ہوتی جہاں نالیاں والیاں ہوں اس کے ساتھ کرنے میں ہر جی مسجد کے جھاڑو مارنے میں ہر درو توازوں والے کام کرو وضو کر کے دوارکا سے تحیط المسد پڑھ کے پھر بیٹھ جاؤ مشورے کے اندر مقامی لوگوں کو جوڑو مقامی لوگوں کے ذریعے تحقیق کرو کہ اس مستی کے اندر کام کتنا ہے تبلیغ کا کتنی مسجدیں ہیں گز کہاں کہاں ہو رہا مہینے کے تین دن کہاں کہاں سے نکل رہے تعلیم کہاں ہو رہی چلے تین چیلے دیے ہوئے اس مستی میں کتنے ہیں پورا انداز لگائے گئے تھے مشورہ کا مغرب باد بیان ہو اثر باد بیان ہو مشورے سے دے گا چوبیس گھنٹے کا نظام بنا مشورے میں دو باتیں اہم ہیں سوچنے کی ایک تو یہ کہ باہر جماعت کیسے نکلے دوسرا یہ کہ مکانی جماعت کیسے بنے ہر مسجد کے اندر مکانی جماعت بنا اور وہ مکانی جماعت کام کا کریں ایسی بناؤ مکانی جماعت کیسے بنانا جو باہر سے آئی ہوئی جماعتیں ہیں ان سے پوچھو وہ آپ کو مقامی جماعتیں بنا کر بتائیں گی اس طریقے سے ہر جگہ مقامی جماعت بنانی اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کے لیے جماعت کا نکالنا مشورے کے اندر ساتھیوں کی ذمے کام کرو وہ کام بدلتے رہو آج ایک ساتھی کے ذمہ بیان ہے دوسرے دن اس کے ذمہ تعلیم رکھو تیسرے دن اس کے ذمہ گش کے اندر بات کرنا رکھو چوتھے دن اس کے ذمہ خدمت رکھو تو ہر ساتھی ہر کام کرنے والا بنے ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی تو پورا چل بیان کرتا رہا ایک آدمی کھانا پکاتا رہا ایسا رکھو کام بدل بدل گے تاکہ تمہارے سارے ساتھی دائی بنے اپنا کھانا پکانے کا سامان اور اپنا کھانا ساتھ لے کر چلنا فضائل کی ردی ساتھ لے کر چلنا اس کے ساتھ ساتھ خصوصی گشت بھی جماعت بناؤ خصوصی گشت میں بھیجنے سے پہلے کھانا پکانے کا اپنا انتظام کرو خصوصی گشتیں اگر علماء کے پاس جماعت جاتی ہے تو اپنی کارگزاری ایسے طریقے پر سناؤ جس میں فخر نہ ہو اور ان سے دعا کرواؤں یہ خصوصی گشت ادا ہو گیا علماء کے سامنے اور مشائق کے سامنے اور ایک کوئی دنیاوی لائن کا بڑا آدمی ہے کوئی لیڈر ہے کوئی بڑے تاجر ہیں جن کا اثر رسوخ ہے ان کے پاس جا کر چھ نمبروں میں رہ کر بات کروں انہیں چار مہینے کے لیے آمادہ کر نہیں تو چلے گری نہیں تو دس دن تین دن گری نہیں تو کم سے کم اپنا ایک آدمی دے دوں جو ہمیں گش کرا کسی صورج سے انہیں قریب کرو حضور اکرم صدر طائق گئے تھے تو تین بڑوں سے ملے تھے تو یہ خصوصی گشت اس کی نقل ہے اور عمومی گشت نقل ہے کرانا یتوف و فص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں کے اندر چکر لگاتے تھے دعوت کے لیے تو یہ عمومی گشت ہے اس کی نقل ہے اللہ کے بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر جانا عمومی گشت میں اس کی نقل ہے یہ میں نے خصوصی گشت بتایا ایک گشت ہے اموگی جو انسی نماز کے بعد آپ کو خطاب کرنا ہے اس نماز سے پہلے والی نماز میں لوگوں کو جوڑو تحریر دو کہ وہ ایسر کے بعد خطاب کرنا ہے تو یہاں تو چونکہ فاصلے دو نمازوں کے بیچ کے بڑے لمبے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ملک شیوال کی طرف ہے تو فاصلے بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں سر مغرب کیے بیج کا فائسا اس بر اصل کے بیج کا فائدہ اس کی رعایت کے ساتھ لوگوں کو جوڑ کر اور گشتوں پر آمادہ کر جتنی جماعتیں میں بھیجنی ہے اتنی جماعتیں بنا جماعتیں گشتیں روانہ کرو دو آدمی مسجد کے دروازے پر کھڑے کرو تاکہ باہر سے آنے والوں کو اندر لے ایک ہلکا دعوت کا قائم کرو ایک دو تین آدمی شکری الحی تلاوت میں لگا دیں جو جماعتیں گشت ہو جائیں ہر جماعت دعا مانگے ایک تو اپنا ذمہ دار بنائے ایک کو بات کرنے والا بنائے اور ایک کو رہبر بنائے رہبر جو مقامی آدمی ہے خوب اللہ سے دعا مانگ کر اور روانہ ہو نظریں نیچی ہوں زبان سے اللہ کا ذکر ہو اور دھیمے دھیمے جماعت چلے جب کسی بستی میں بھی آپ داخل ہو شروع میں تو نظریں روسی کر کے چلو زمان سے اللہ کا ذکر کریں ادھر ادھر نہ دیکھیں عورتوں اور تصویروں سے اپنی نگاہ کو بچانے حضور احترم سے نظر آتے ہیں کہ نظر جو ہے شیطان کا زہریلا تیر ہے زنا کی ابتدا نظر سے شروع ہوتی ہے شرم گاہ تک جا کر ختم ہوتی ہے اس لیے نظر کا بچانا خاص کر کے یورپین ممالک میں زیادہ ضروری ہے تصویریں بھی نہیں دیکھنی اور عورتوں کو بھی نہیں دیکھنا اپنی نظریں رچی کرنی گش کے اندر بھی نظریں روچی کرتے ہوئے گش کرو اور جو ملے اس سے بات کرو بات کرنے کے اندر زیادہ لمبی تقریر مت کرو خالی اعلان بھی مت کرو مزاج شناسی موقع شناسی مردو شناسی کی رعایت کے ساتھ دعوت کی مختصر سی بات کر کے اور انہیں پھر مسجد کی طرف لاؤ نقد شرمندہ مت کرو تانا مت مارو اس کا اکرام باقی رکھو اگر اس کا نماز بھی پڑھی تو اسے ڈانٹو مت بلکہ اس کو شرمندہ بھی مت کرو اکرام کے ساتھ دعوت دو کیا لفظ کہو گے کوئی معین میں موقع محل پر کہو لیکن اندازن کہو السلام علیکم و علیکم السلام بھائی ہم اور آپ کا سلمان ہیں ہم نے اور آپ کے کلمہ بڑا لائدہ اضلی اللہ محمد رسول صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کلمے میں ہم نے اقرار کیا کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے حضور کے طریقے پر تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی دینے کا لیکن حضور, حضور کا طریقہ کسی میں بغیر محنت کے آسان اس محنت کے سلسلے میں یہ جماعت نکلی ہوئی ہے چھل جگہ سے آئی ہے مسجد کے اندر اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہیں مغرب کی نماز کے بعد تفصیلی بیان ہوگا اس وقت میں ہماری جماعت بیٹھی ذرا تشریح ہو جائے گی اب یہ اسے شرمندہ بھی آپ نے نہیں کیا اسے بھیج دیا اب مسجد میں جو دو تین آدمی موجود ہیں تو وہ ان سے بات کریں گے کہ بھائی اصل کی نماز آپ نے پڑھی مجھے ساتھ نہیں پڑھی کیونکہ بھائی اب پڑھ لو میں ساتھ کیا کریں ہمارے جو کپڑے ناپاکے مجھے چیرا ہوتا بھرتے دیتے اسے پاک کر اب یہاں کی پتیوں کا پاک کرنا تو بھائی بھینس کی پیشینی میں اگلی کھوپنا بڑا مشکل لنگیاں بہت اچھا کریں اس نے کیا ہم لوگوں لنگیاں بھی پاس اچھی بھائی اس وقت متنون اتارو لونگی ہے پہن لو اس جگہ کو پاک کرنے اندر جا کے لوگی پہنا کے نماز تو بڑھا ڈالو اس وقت نہیں اور بھائی پتلوم کے بھی پاک کرنے کی کوئی شکل علماء کے نام بتاتے ہوں ضرور ہوگی تو علماء سے پوچھ لو کی ہمارے اس کا سابقہ بھی پڑتا اس میں مجھے معلوم نہیں کس طریقے سے کریں غرض موٹی زیادہ ہوتی ہے اسے نچوڑنا وچوڑنا پڑے گا کولما بتا دیں گے آپ کیا علما کی کیا کریں میں نے لگا ڈیڑھ سے دو سو بیٹھے پہ سے اللہ کا فضل اس کے علاوہ ہم بھی سے ہوں گے تو باہر کے ان سے وضو کراؤ نماز پڑھاؤ حلقے میں بٹھاؤ اس طریقے سے باہر سے لوگوں کو بچھتے رہو مسجد کی نماز پڑھا کے حلقے میں بچھاتے رہو اور جب اگلی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ کہیں چلا نہ جانے اکرام اور احترام سے ان کو مسجد کے اندر بٹھا دیں مانوش کرو اگر وہ جانے لگے تو ارے بھائی بھائی ستارہ کہاں جا رہے آئیے کسی بائیے ایسا مانوس کرو جیسے دکاندار نہ مانوس کرتا نام بھی یاد رکھو نام بھی یاد رکھو ارے بھائی اس کے بعد کہاں جا رہے آئیے آئیے آئیے ابھی تو مغرب نماز ہے اس کے بعد بیان ہے تو جب نام لوگ حالاتی دباؤ پڑے گا کہ بھائی ابھی پورا پہچان لیا میرے اب مغرب کی نماز کے بعد ہوگا بیان اس بیان کے اندر ایک بات ذہن میں چھ نمبروں میں رہ کر بیان کر بیان کرنے والے پہلے اعلان ہوا اعلان موقع محل کے مناسب کرو اگر گنجائش ہو تو اعلان کے اندر مختصر سی دعوت ہوئے ہمارا مسلمان ہیں ہماری سب کی کامیابی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگیوں میں محنت سے آتا ہے اس سلسلے میں تفصیلی بات سنت اور بعد ہوگی تو اگر کوئی نبی بیٹھا تو اتنی دعوت اس کے کان میں پڑ گئی اور بھائی کہیں پر اگر اس کی دعوت بولنے میں لوگ چڑکے ہوئے کوئی خدشہ پیدا ہوتا ہو میں مستصر سے دے دوں کہ بھائی سننے سے بار ٹہر جانا دین کی ضروری باتیں ہوں اگر یہ بھی کسی نے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں اصل وہ ہے تاکہ تھوڑی سی دعوت پہنچ جائے بیان جس کے زمے پہ وہ پہلے سے سنتیں مستصر پڑے بلکہ سارے ساتھی سننے تو مختصر پڑے سب کو جوڑے بیان کرنے والا کھڑا ہو جائے چھ نمبروں میں رہ کر بیان کریں کوئی حدیث موضوع بالکل بیان نہ کرے من گھڑت حدیثے نہ بیان کی جائے یہ ذہن میں رکھیں من گھڑت حدیث نہ بیان کرے عام آدمی قرآن کی آیتیں حدیثیں نہ پڑھے تو اچھا واقعات بھی ایران توران کے بیان نہ کرے بلکہ جو تاریخ کی مستند کتابوں میں واقعات ہیں وہ بیان کرے یہ ہمارے فضائل کی جو کتابیں حضرت شیخ نے لکھی ہیں اس کے اندر واقعات ہیں کتابوں کے حوالے کے ساتھ ہیں ان واقعات کو بیان کریں اب رہی ضعیف حدیث تو ضعیف حدیث کی فضائل کے اندر گنجائش ہے حدیث کی تین میں کتابیں جو لکھی ہیں ایک تو حدیث کی کتابیں لکھنے والوں نے اپنی کتاب میں صحیح حدیث لکھی دوسرے وہ ہیں جنہوں نے ہر قسم کی لکھی اور بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں صرف موزوں حدیث لکھی جیسے موضوعات ابن بن تاکہ لوگ اس سے بچے اس لیے کہ حضور کی طرف جو غلط بات کا منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے من قد علیہ مطمدن فریت کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سرماتے جو میرے کو جھوٹ ماندے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا دے تو علامہ جوزی نے امت کو بچانے کے لیے موضوع حدیث جمع کر دی ان حدیثوں میں سے کوئی حدیث بھی کوئی بڑھے تو, تو کہ موضوع من گڑت ہے لیکن ضعیف حدیث جو ہے اس کے اندر دیکھیے حدیث تو کوئی ضعیف نہیں بنتی نبی کی زمان سے جو بات نکل گئی وہ پکی ہے اسے کھائی ہوئے لیکن حدیث کو جو ضعیف کہتے ہیں وہ راغیوں کی وجہ سے بیچ میں روایت کرنے والے ایسے ہوں کہ جن کا حادثہ کمزور ہو یا جن میں اور کوئی خلل ہو اس لیے اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں امام بخاری اللہ علیہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تو طے کیا کہ ہماری ان دو کتابوں میں ہم صحیح حدیث لیں گے یعنی پکے پکے راجیوں والی حدیث لیں گے لیکن دوسری بات کتابیں وہ ہیں کہ جس میں جو روایت ملی انہوں نے لکھ لی اور اس کی صنعت بھی لکھ قیامت تک علماء اس صنعت پر غور کر کے اس حدیث کے بارے میں فیصلہ کرتے رہے اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں ضعیف حدیث کے اندر دو احتمال ہیں ہو سکتا ہے نبی کی بات ہو ہو سکتا ہے نبی کی بات نہ ہو ان دونوں اہتمام پر ہم ضعیف حدیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں تو اس میں ہم نبی کی بہت سی باتوں سے محروم رہ جائیں گے اگر وہ ہے ندی کی بات اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دی تو ہماری کتنی محرومی ہوگی اس لیے ضعیف فجیشیں ردی کی ٹوکری میں پھینکنے میں قابل نہیں ہوتی بلکہ اس کو فضائل کے اندر ہم عمل میں ڈالیں مسائل کے اندر ضعیف حدیثیں ہمارے علماء نہیں لیتے یہ ذہن میں رکھنا دے. اور اگر ضعیف فدیشوں پر لوگ چلیں گوئیاں تم پر کریں تو کریں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی العدب المسرت جو کتاب لکھی ہے اور تاریخ کبیر جو کتاب لکھی ہے ان دونوں کتابوں میں امام بخاری رحمت اللہ نے ضعیف حدیثیں بھی بیان کی ہیں اگر ضعیف حدیثوں کا بیان کرنا کوئی جرم ہے تو امام بخاری کو بھی تم مجرم کہو دو ان کی جو صحیح بخاری ہے اس میں تو انہوں نے ضعی حدیثیں سے نہیں لکھی لیکن دوسری کتابوں میں انہوں نے خود ضعی حبی لکھی تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ کے نزدیک بھی ضعیف حدیث ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل نہیں بلکہ اس کو لینا پڑے گا اس لیے میرے محترم دوستو حدیثیں اگر فضائل کی کتاب میں ضعیف بھی ہیں تو علماء کتاب میں علماء کرام نے ضعیف حدیثوں کا جواز فضائل کے اندر کیا لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب آپ بیان کرو حدیثیں اور قرآن کی آیتیں اگر عوام نہ پڑھیں تو اچھا ہے کیونکہ اس میں غلطی کا اہتمام ہے آپ حدیثوں کے درجات کو مقرر نہیں کر سکو گے اور اس میں آپ سے غلطی ہو جائے اس لیے بغیر آیتیں پڑھیں اور بغیر حدیثیں پڑھے آپ اپنا بیان کرو لوگوں کو ترغیب دو صاحبہ کے واقعات بیان کر کے ابھارو اور چار چار مہینے کی تشکیل کرو جتنے نام آ جائیں یہ لو پھر کھیلوں پر اتراؤ پھر وہ نام آ جائے لوگ دس دن تین دن تشکیل کرو آخر میں لوگوں ترغیب دو مکانی کام کر دی جب ایک کچھ نہیں تو, تو مکانی کام کرو اور مکانی کام کرنے کے لیے ایک اچھی سی جماعت بنا جس کو دن بھر سے بھاپو اور جماعت بنا وہ جماعت جب بن جائے تو اس کو مقامی کام سمجھاؤ یہ جو ہمارے واپس جانے والے حضرات ہیں یہ جب واپس جائیں تو یہ نیت لے کر جائیں کہ آئندہ ہم چلے تین چلے کا وقت نکال کر اللہ کے راستے میں جائیں لیکن واپس جاتے ہی جونسی مسجد میں نماز پڑھیں گے اس مسجد کے اندر پہلے جماعت بنا ڈالیں یہ واپس جانے والے اس کا دھیان رکھیں کہ وہاں پر جا کر جماعت بنا ڈالیں واپس جانے والے مکانی جماعت بنانے اپنی مسجد کے اندر اور آپ کی مسجد کے اندر جب جماعت بن جائے تو اس جماعت کے زمین کیا کام ہے وہ دھیان میں رکھیں آپ حضرات بھی اسے بتا کہ مقانی جماعت جو مسجد کی بنی اس کے ذمے کیا کام ہے کم سے کم اس کے ذمے یہ ہے کہ ہفتے کے دو گشت کرے ایک گزٹ اپنی مسجد کے اطراف میں کرے اور ایک گشت دوسری مسجد کے اعتراف میں کرے ایک گزٹ اپنی مسجد کے اعتراف میں, میں, میں اور ایک گشت دوسرے محلے کی مسجد کے اعتراف میں گئے اپنی مسجد کے اطراف کا گشت تو ہمیشہ ہوتا رہے لیکن دوسری مسجد کا جو آپ گشت کرو گے وہ ان مسجد والوں کے ذمے گشت کا کام کرنے کے لیے جب وہاں گش چالو ہو جائے تو تیسری مسجد کا کر دو تو یوں شہر کی ساری مسجدوں کے اندر گشت چالو ہوگا یہ جو مسجد کی جماعت آپ نے مقامی بنائی اس کا ایک کام تو ہے ہفتے میں دو گشتوں کا کرنا اور دوسرا کام جو ہے وہ روزانہ کی تعلیم کا کرنا اس مسجد کے اندر تعلیم کا مقرر کر دو اور یہ جو فضائل کی کتابیں ہیں اس سے اس مسجد کے اندر تعلیم ہو روزانہ لیکن ایک تعلیم اپنے اپنے گھروں کے اندر بھی ہوا کرے ہزاروں کا مجمع اگر اپنے گھر میں اپنی عورتوں بچوں کو لے کر بیٹھے اور فضائل کی تعلیم کرے تو روزانہ لاکھوں عورتوں اور بچوں تک دین کی بات پہنچ سکتی ہے اور ان کا سہن بن سکتا ہے بچوں کو بیکار کار مت سمجھو بچوں کی طبیعت جو ہے وہ ایک دم سے بات کر لیتی ہے اور انگلینڈ کا ماحول بڑا خطرناک ہے ان بچوں کے اندر بے بی کا ماحول آتا ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے کرو اس میں اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو بھی بٹھاؤ تو ان کا دینی سہن بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ عورتیں نماز پڑھ بھی آئیں گی ذکر و تلاوت پر بھی آئیں گی اخلاق پر بھی آئیں گی پھر ان کے سامنے صحابیات کے واقعات آئیں گے تو پھر وہی عورتیں آپ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے معاون بنے گی اور آپ کے گھر سے دین کے چشمے پھوٹیں گے ان اللہ اور عالم میں دین پھیلے گا تو ایک تعلیم گھروں کے اندر مستورات کی ایک تعلیم مسجد کے اندر مردوں کی دو گشت ہفتے میں اور مہینے کے تین دن جماعت کے اندر نکلنا اطراف میں اور روزانہ کے ڈھائی گھنٹے فارغ کرنا جو ان سے محلے میں آفوش پہلے کی مسجد میں ڈھائی گھنٹہ فارغ کرنے والے دن بھر اگر ہوئے تو خزا بنے گی مسجد میں اس کے علاوہ اگر کسی جگہ ہفتے باری اجتماع ہوتا ہے تو اپنا کھانا بستر لے کر اثر سے پہنچ جانا اور صبح اشراق تک ٹھہر جانا اور اگر کہیں پر ہفتے واری اجتماع نہیں ہوتا تو وہاں پر بغیر مشورے کے چالو مت کرنا روزانہ کے ڈھائی گھنٹے اس کے علاوہ انفرادی معاملات بھی پورے ہو تشویحات تلاوت عبادت نفلیہ کا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کی صفائی یہ مقامی کام ہوا ایسی مکانی جماعت بناؤ چوبیس گھنٹے کے معاملات میں نے بتا دیے ان معامولات کے ساتھ پھر اللہ سے رو رو کر آپ دعائیں مانگو جتنی رو رو کر دعا مانگو گے اللہ کو کسی کا رونا پسند آ گیا اور کسی کی محنت پسند آ گئی اور جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو جہاں تمہاری جماعت نہیں گئی ہوگی انشاءاللہ وہاں پر بھی ایمان اور ہدایت کے پھیلنے کی خدا غیر سے صورت پیدا فرمائیں گی اور دہلیت کی فضاؤں میں خدا ہدایت کے عظم برداروں کو کھڑا کریں گے اور وہ تمہارے حساب میں ہوگا اب حضرت جی دامد برکات ہوں تو حضرت جی دامد برکات تشریف لا چکے ہیں جو حضرات ادھر ادھر, ادھر ہوں وہ سارے کے سارے حضرات مجمع کے اندر تشریف لے آؤں گے اور جماعتوں میں جانے والے جو حضرات ہیں وہ اگر دور بیٹھے ہیں تو انہیں قریب کریب بیٹھے الحمد للہ احمد کرو منوبی ون تو بک گلوا گئی پناہ میم پل پنشولہ شریف ل ونشهد ان لا اله الا الله ونبينا ومولانا محمد عبد ورسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلمت سليم كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى میرے عجیب اور دوست اور بزرگوں اللہ حد نشان خورمن والوں نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور دنیا کے اندر مفروش فرمایا دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اسے جو ہے بے غرض بنا کر نہیں بھیجا خدا اے پاک نے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اس کے لیے تجویز فرمایا خدا پاک نے جو طریقہ تجویز فرمایا ہے اسی طریقے کو پسند فرمایا ہے ایک طریقہ ہے جو خدا کا تجویز کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ ہے اور وہ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حقموں پر چل رہا ہو اسلام کے معنی گردن جھکا دینے کے خدا کے رتموں کے سامنے گردن جھکا دینا یہی ایک طریقہ ہے جو خدا کو پسند ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ پسند نہیں کوئی طریقہ قبول نہیں سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ وہی ہے جو خدا نے تجویز فرمایا وہ ہماری زندگیوں میں آ ہو ہم جس جگہ پر بھی ہوں جس شعبے میں ہوں وہاں پر اس کے تابع ہو کر اس کے فرما بردار ہو کر اس کے حکموں کے پابند ہو کر چل رہے ہو یہ وہ طریقہ وہ تجارت کو نہیں منع فرماتا ہے وہ زراعت کو نہیں منع فرماتا ہے وہ اپنے گئے بچوں میں رہنے کو منع نہیں فرماتا ہے یہ ساری چیزیں بھی خدا پاک ہی نے بنائی ہیں ان انسان ہی کے لیے بنائی ہیں لیکن ان کے اندر چل کر خدا کے حکموں کو بھول جانا خدا کے حکموں سے اپنے جو ہے منہ پھیر دینا یہ خدا کو پسند نہیں ہے ان تمام چیزوں کے اندر چل رہا ہو خدا کے حکموں کا پابند ہو کر یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے اور یہی ایک طریقہ ہے جو نجات کا طریقہ ہے یہی ایک طریقہ ہے جس کے اوپر انسان جم کر انسان رہے انسان رہ سکتا ہے اور اس طریقے کو چھوڑ کر انسانیت بھی اس کے اپنے قابو میں نہیں رہتی اس طریقے کے آنے کے لیے خدا نے ایک محنت دی ہے ایک محنت دی ہے اس محنت کو دعوت کہا جاتا ہے محنت کی جاتی ہے دعوت دی جاتی ہے تو وہ طریقہ زندگیوں میں آتا ہے طریقہ وہ طریقہ زندگی کا چالو ہوتا ہے اس طریقے سے آدمی زندگی بسر کرنے والا بنتا اور وہ محنت خدا کو اتنی پسندیدہ ہے کہ جو کام جو وقت اس میں لگتا ہے وہ وقت جو ہے خدا کو دنیا دنیا کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے سب سے زیادہ افضل ہے بہتر ہے جو وقت خدا کے راستے میں خدا کا راستہ کیا وہ ڈاوٹ والا راستہ اس کے اندر جتنا گزرتا ہے وہ وقت جو ہے اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے خدا پاک کے ہاں بہت پیتی ہے اللہ جمن وال اسے پسند فرماتے لغذ و تم فی سیدہ خیر المن دنیا و معافی ایک صبح ایک شام جو اللہ کے راستے میں گزرتی ہو وہ دنیا اور دنیا کے اندر کی جتنی چیزیں ان سب سے بہتر وہ راستہ اتنا پسندیدہ ہے کہ اس راستے کے اندر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تکلیفیں جو ہے وہ بھی خدا کو پسند ہیں وہ بھی خدا کے نزدیک قیمتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی آدمی کی ناک کے اندر جمع نہیں ہو سکتا وہ پیسہ جو اللہ کے علاقے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی قیمتی بن جاتا ہے ایک کے سات لاکھ ملیں گے دنیا کے اندر اللہ کے علاقے میں جو پیسہ خرچ کیا گیا ہوگا قیامت کے دن اس کے ایک کے ساتھ لاکھ ملے گا اور وہ ٹاگ ولڈ عبادت جو دنیا کے اندر اللہ کے علاقے میں نکل کر کی گئی ہوگی اس کی قیمت بھی کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے گھر میں اپنے رہنے سے تین چیزیں فلاح کے ساتھ حدیثیں पाक میں آتی ہیں نماز روزہ اور ذکر جو ہے یہ اموا کے راستے میں نکل کر دو حدیثوں کے ملانے سے اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کے اندر کا ذکر اور اموا کے راستے کے اندر کا ذکر وہ بہت فرق لگتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والا ذکر جو ہے نکل کر کرنے والا ذکر جو ہے وہ گھر کے اندر کے ذکر سے انچاس کروڑ زیادہ ہو جاتا انچاس کروڑ زیادہ ہو جاتا آدمی کی فصلت ہے آدمی کی عادت ہے کہ فائدے کی طرف لوٹتا ہے فائدے کی طرف دوڑتا ہے فائدے کو حاصل کرنے کی طرف لپکتا ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی قیمت کا اگر یقین ہو جاوے تو اس کے حاصل کرنے کے لیے دبتیں گے اس کے حاصل ہونے کے لیے دوڑیں گے اس کے لیے قدم بڑھا لیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں اگر معلوم ہے تو اس کا یقین نہیں ہے اس واضح سے ہم جو ہے اس کے کرنے کے اندر پیچھے رہ جاتے ہیں پیچھے پچھڑ جاتے ہیں گور سواری جو اللہ کے راستے میں استعمال کی جاتی ہے اس کی ہر چیز کی قیمت ملتی ہے ہر چیز کی قیمت ملتی ہے جو جو, جو, جو سواری اللہ کے راستے میں استعمال کی جائے گی اس کی ہر چیز کی قیمت اللہ کی ہاں سے ملے گی میرے عزیز اور دوستوں اللہ کو یہ راستہ اتنا پسند ہے کہ اس کے اندر کی ہر چیز جو اس کے حقوق مطابق ہو اس کے اندر قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی اللہ کی ہاں بکت بڑھ جاتی ہے اللہ کے علاقے میں نکل کر اللہ کے علاقے میں نکل کر ذکر کرنا ہے نمازیں پڑھنی ہے تعلیمیں کرنی ہے ان کی قیمتیں جو ہے اللہ کے علاصے میں نکل کر بڑھ جاتی ہیں اور جس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی قیمت کو اس قیمت والی چیز کو لینے کی فکر پیدا ہوتی ہے آدمی کا جذبہ ہے اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں نکلو اور نکل کر انعملوں کو کرو امروں کو کرو شوق سے کرو اس یقین کے ساتھ کرو کہ ان انعاملوں کے اندر اللہ کی یہاں قیمت بڑھ رہی ہے ایسے وقت کے اندر جب جبکہ اس کا سیزن قیمت کے بڑھنے کا سیزن ہے تو اس وقت کے اندر ان انعاملوں کے اندر اپنے اہتمام سے مشہور رہیں اہتمام سے مشہور رہیں اپنے اس وقت کو قیمتی جانے اپنے اس نکلنے کے وقت کو اہم جانے اور اس کو جو ہے اپنے عملوں کے اندر مشہور رکھیں جتنا مشہور رکھیں گے جتنا اتنا عمل ہوگا جتنا عمل ہوگا جتنی اس کی قیمت ملے گی جتنی اس کی قیمت ملے گی آخرت کے اندر اس پتا چلے گا دنیا کے اندر اعمال کی قیمت ملنے کی جگہ نہیں بنائی ہے اللہ واضح صاحب دنیا کو اعمال کی قیمت کے ملنے کی جگہ نہیں بنائی ہے کیونکہ دنیا جو ہے اتنی بودی ہے اتنی کمزور ہے کہ وہ آخرت کے عملوں کی قیمت کی برداشت نہیں کر سکتی اس کو جو ہے تحمل نہیں کر سکتی آخرت کے اندر ملیں گے जब मिलेंगे ملیں گے جب افسوس ہوگا جب حسرت ہوگی کہ ہائے ہاں ہم کیوں زیادہ نہیں کر کے آئیں جب اس کی قیمت ملنے کا وقت آئے گا اور قیمتیں ملنی شروع ہوں گی تو اس وقت میں انسان حسرت کرے گا افسوس کرے گا پچھتاوے گا کہ میں جو ہے زیادہ کر کے کیوں نہیں آیا جس کا اتنا بدلہ مل رہا ہے جس کی اتنی قیمت مل رہی ہے اس لیے اس وقت کے اندر تو ربی پاک علیہ السلات وسلام کے ارشاد پر یقین کر کے قدم اٹھانا ہے اور آخرت کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھنا عماد نشاد ہوں امنوار ہوں ہمیں جو ہے قیمت ہمیں جو ہے فکر نصیب فرماوے خدائے پاک قیمتوں کے حاصل کرنے کی فکر ہمیں نصیب فرماوے اور جو ہے ہمیں قیمت کو حاصل کرنے کا جذبہ نصیر فرما کر اس کے اندر مشہور فرماوے خدا اے پاک اس کے اندر ہمیں چپ کو لگا نکاح ہے نکاح ہے اس کے اندر بھی اگر آدمی خدا کے حکموں کی پابندی کرتا ہے اس کے اندر بھی خدائی طریقے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر بھی برکت آتی ہے. نکاح سے غنا حاصل ہوتی ہے وہ نکاح جس نکاح کے اندر خدا کے حکموں کی پابندی کی گئی ہو جس کے اندر خدا کو راضی کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو تب تو یہ نکاح جو ہے گنا لاتا ہے لیکن اگر اس کے اندر اپنے جذبات کو پورا کیا جا رہا ہو اپنے دل کے چونچرے نکالے جا رہے ہوں تو پھر جو ہے یہی نکاح یہ بربادی کا سامان ہو جاتا ہے بکرو ہوتا ہے آج بھی جو ہے اور گھر کے اندر کا رکھا ہوا سرمایہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور باہر سے فرضے سے وہ لج جاتا ہے پھر پریشان ہوتا ہے اللہ اج نشان ہوں اور منوار نے اس کا سادہ سا نکاح بتلایا ہے لڑکی راضی ہو لڑکا قبول کر لیوے دو آدمیوں کے سامنے تو بس نکاح ہو جاتا ہے نکاح ہو جاتا ہے پھر چاہے لڑکا جا کر لڑکی کو لے آئے یہ لڑکی کا وری لڑکے کے گھر پہنچا دیوے تو نکاح ہو جاتا ہے شادی ہو جاتا ہے اس کے اندر نہ کسی خرچے کی ضرورت ہے نہ اس کے اندر کسی چرچے کی ضرورت ہے نہ اس کے اندر کسی حرجے کی ضرورت ہے بہت سادگی کے ساتھ اس ضرورت کو پورا کرنے کا خدا نے طریقہ بتلایا خدا خدائی جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے زندگی کے اندر آسانیوں کے لانے والے ہیں سہولتوں کے لانے والے ہیں پریشانیوں سے بچانے والے ہیں یہ نکاح ہے اللہ انہیں قبول فرماوے جیسے سادگی کے ساتھ یہ نکاح پڑھے جایں گے ایسی سادگی کے ساتھ اگر رخصت کر دیا جاوے تو جو ہے بہت آسانی کے ساتھ اپنی فل سے سبقدوش ہو جاتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ ضرورت پوری ہو جاتی اللہ ہمیں نصیب فرماوے جبھی یہ پاک علیہ رہی اصلاۃ کا طریقہ خدا کو جما بھی اپنے حکموں پر یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں بہت سہن ہیں لیکن اس طریقے پر جو طریقہ خدا پاک نے بتلایا اور جب اس طریقے کو چھوڑتے ہیں اس کو بھولتے ہیں شیتانی راہ اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ پریشان کن پر بن جاتا ہے ایسا کہ خودکشیوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے شادی کیا آئی پریشانی مول مول دینے والی چیز بن جاتی ہے اور جو ہے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے اور جو ہے دشواری ہے اپنے ساتھ لاتی ہے لیکن وہ شادی جو شادی کے اپنے منمانی اور اپنی جی چاہیے طریقے پر کی جا رہی اللہ جلسال ہوں ہمیں شادی کے ساتھ سنت کے مطابق شادی کرنے کی دولت نصیب فرماوے پوری زندگی میں ہمیں سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے خدا اے پاک ہمیں جو ہے سہتا راستوں سے بچا لے الحمد للہ رحمد ہوں کروں منو بھی منتبت کروا سیئات انسیاتی ومن يهدي الله فلا مضللا ومن يضلله فلا هاديلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أَرس بالحّ بين يدي الساعاتِ مشيرَ وَذير منَْ يقََّ برَسُ لَ فَقد رشَد وَمنَنْ يعف الله برسُ لَ فَإهُ لا يبُّ إِلا نَفس وَلَا يبُ الله شَ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع ربوانه ويجتدم وسخفاه فإنما نحن به ولاه قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرٍ وَأُنْسَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّا كَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَدْقَاكُمْ إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مبارك وسلم يا معشر الشباب من سطاع منكم الباة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفر وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأبكار فإنهن أعذب وفواها وأنطقوا أرحاما وأرضى باليسير وقال عليه الصلاة والسلام تنقح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاغفر بذات الدين تذبت يدعاك وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود والولود فإني مقاسر لكم الأمم وقال عليه الصلاة والسلام أعظم النتاح ضركة أيسره ما يئمؤونه وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه گلا تو فرو تک نتن فل عليه وقار آ رہی سلا تو سلا ان کا سنتی پمر سنتی او سمنی قال سلا تو سلا بھائی دیکھو سبھی حضرات اطمینان کے ساتھ में جگہ پر بیٹھے رہیں یہاں صرف دو آدمی کی ضرورت ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ دلہا اور لڑکی کے والد یا وکیل خاموشی کے ساتھ جن کو بلایا جائے وہ یہاں پر آ جائیں اور کوئی نہ آئے بھائی بھائی آپ کو ہی بلایا ابھی آپ اب وہیں بیٹھے رہیں اپنے جمے باندھنا ہے اور خامخا کی اپنے اوپر ایک پریشانی مول لیں گی آسان سی سورت تھی آسان سی سورت ہے اس طریقے سے یہ پوری ہو جاتی ہے ضرورت جو اللہ ہی نے رکھی ہے اللہ ہی نے اس کا طریقہ بتلایا اللہ میں سب کو سمجھ نصیب अगर بھائی دیکھو اگر ہو سکے تو ایسے में جیسے हैं میں بیٹھتے ہیں اور جو لوگ کھڑے ہیں وہ سب بیٹھ جائیں مولانا محمد نام مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابيراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلم ولا ابن انت سنا وانتم الا انت من الخاسدين رب اغفر وارحم وتجاوز عنا تالم انك انت العز الاكرم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأنبعات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تعخر وما أسرت وما أعلنت ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا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 وعفو عنا مرسل لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وفره إلينا الكفر والفسوق والنسيان اللهم اجعلنا من راشدين اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعزنا من شرور نفوسنا يا مقلب القلوب سر فلونا دینیت یام سر فل فلو سر فلوبناڈا پاسیت او آہ نلو نامن سنا وجوہار ہنا ل ملک نام مہا ام محمد دینا علاس وی اللهم زينا بدينك ما والنا هداه هداه اللهم اهدنا واهدبنا اللهم اللهم اهدنا واهدبنا اللهم اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس نميعا اللهم انا نشألك لا يغتد ونعيما لا ينفد وقدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ودين قيما اللهم أعطنا اتق الله اللهم أعطنا بالتقوى اللهم آتنا من اللهم آتنا بالتقوى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجبنا من خزير دنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك أنستغيس أصلح لنا شأننا كله ولا تكنا إلى أنفسنا قرف بعيد فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وزم وخطيئة فإنا لا نسق إلا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم, اللهم إنا نسألك من خير ما أسألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سام محمد امنا واتم سرارمد جبنا ولام کسنا امنا ولا تو ہند اماں سرنا ولا تو سرارئینا اللهم أعطنا ولا تحذبنا اللهم انقل لنا ولا تنكر علينا اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويسدون عن سبيلك ويقاتلون أولياتك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تبارك ربنا وتعاليت عن ما يقول الظالمون علواً كبيراً اللهم شتد شملهم اللهم مزد جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم فل أسلحتهم اللهم أهلكم كما آلت عادم و شمود اللهم أعلم كلمة الإسلام والمسلمين وأعلم حضلك كلمة الحب والدين اللهم أحيي دين كله في العالم كله اللهم أحيي دين كله في العالم كله اللهم أحيي الدين كله في العالم كله اللهم جعلنا رعاة إليك وإلى رسولك اللهم جعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئتك لا إله إدى الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألكم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بالهم السلامة من كل شموك لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا نفسته ولا كربًا إلا فرجته ولا طرًا إلا كشفته ولا مسافرًا إلا بلغته وسلمته وغنمته ولا حاجزًا من حوائد الدنيا والآخرة إلا خضيتها يا أرحم الراحمين إليك لب فحببنا وفي أنفسنا لتلب فذل الله وفي أعيرنا تفعظبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى سؤال الأخلاق فقومنا وعلى الصراف المشتقيم فسبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم إنا بعفاء فقر في رضاك بعفنا وخز للخير بنواصينا وجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم انظ بنا في تيسير كل شيء كله سيره فينا تيسيرا كل عسير عليك يسين ونسالك اليساء والمرافات في الدنيا والاخره ونسالك اليساء والمرافات في الدنيا والاخره ونسالك اليساء والمرافات في الدنيا والاخره اموا ہمل جنہ آسن وکل آخر حسن تم اے بننا ہمارے گناہوں کمارا فرما یا اموا ہماری سفا سے درگذا فرما اے اللہ ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما اے اللہ دین پر ثابت قدم فرما اے اللہ دین پر ثابت قدم فرما اے اللہ دین پر ثابت قدم فرما اے اماں دین, دین کا درد ہمارے اندر پیدا فرما دینی طلب نصیب فرما اے اللہ دینی زندگی کو زندہ فرما اے اللہ ایمان کی ہمائیں چلا دے اے اللہ قبار عالم کو ہدایت رسیح فرما دے اے اللہ ایمانی زندگی کو زندہ فرما دے اے اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے اے اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے یا اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے اے اللہ امت کو دعوت کا جذبہ رسی فرما دے اے اللہ فرد امت کو دائی بنا دے اے اللہ دعوت کی صفا سے مالا مال فرما دے اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما اے اللہ تمام مور میں ہمارے انجام کو خیر فرما اے اللہ تمام احرال کو دھل فرما اے اللہ ہماری اس اجتماع کو قبول فرما اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما اے اماں ہدایت کا ذریعہ فرما اے اماں ہدایت کا سبب فرما اے اماں آلم میں ہدایت کی ہوائیں چلنے کا ذریعہ فرما اے اماں دلالت کے دروازے بند ہونے کا ذریعہ فرما اے اماں ہر قسم کی عافیت مقدر فرما اماں ہر قسم کی آفات سے حفاظت فرما اے اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما اے اللہ ان میں برکت پیدا فرما اے اللہ پوری عمت میں یا اللہ سنت کے مطابق نکاحوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ رسوم کے مٹنے کا ذریعہ فرما اے اللہ حتیقی سنتوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ اولاد اماں کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما اے اللہ باہمی الفتیں محبتیں پہلا فرما اے اللہ خاندانوں میں اور اے اللہ دیا بیویوں میں اے اللہ محبتوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما دین کے سچے قادموں کے زندہ ہونے کا پیدا ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ قسم کی آفات سے متموہات سے حفاظت فرما اے اللہ کرم کا رم کا معاملہ فرما خزن کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری اس اتماع کو اپنے قلم سے قبول فرما اے اللہ جتنی کوٹاہیے ہوئی ہوں اے اللہ ان سے درگزر فرما اور ذرا خیر وجود میں آیا ہو اے اللہ تیری ہی قلم سے آیا ہے اے اللہ اس کو بار آبر فرما اے اللہ ایمان کی ہوایں چلنے کا ذریعہ فرما اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت پا جانے کا ریاض ہمارا اے اللہ اپنے کنام ڈبلو ڈبلو ڈبلو